اس قدر بازو تھے محبت والے لوگ تھے جو آ کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عظیم محبت کا صدقہ ہمیں آرے اندر بھی ایک ذرہ عشق نبی کا پیدا کر دے تو بلا تاخیر فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت خطیب السر مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں پرجوش نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر سالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مفتی فضل من چشتی صاحب الحمد اللہ الحمد اللہ سلام تو وہ سلاملہ سید الرسول و خ تمل امبیا محمد نلمصفیٰ والا علی اسفا والی و اسفابی الی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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْ لَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانَ أَمْرُهُ منت بلاہ ان کلا مولا ملازیم على نبی او حلدی نلو آل مو تسلی سلا دو سلام عال یا سیا را آل کا وا سہیا یا سیدی يا رسول اللہ يا حبیب بل السلام تولام والا سیدی آ خاتم النبیین وعلا آل عالق و کا مکین قلوب المؤمنین بل سامعین السلام علیکم سنا درود ختم لمبیا لہو تحیت و بعد آج فریاد ہے کادر متلک جلا جلال و حودی بے بےکسپنا اندر کہ اس آجز مطلق نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر تو ہر ضلع رسوائی تو اپنی رحمت کام دی کامل پناہ بخش ہزر گرامی تھڈے گاؤں دے اندر پہلی مار حاضر ہویا جناب قاری کرامت اللہ صاحب ہوڈے تاب دعوت دیتی میں ابتدان اپنی جلن جیڑی وہ جناب دے سامنے ظاہر کر کے پھر اپنے موضوع کا اظہار کرانگا کہ شیخ عزیز محد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار کے فتوا عزیزی دے شروع شاخ صاحب کے حالات مختصر لکھے نے ان لکھا ہے آپ سرکار کول ایک شخص آیا کہ میں راتی خواب اپنی ماں ناڑ سکی ماں اپنی آپ بدکاری کردہ میں پریشانہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ تسان غور کرو سڈے ہاتھوں قرآن مجیدبی ہوئی قرآن دی بے ہوتی ہوئی وہ گیا اس اپنی گھر والی نچھا کہ خیال کر توجہ کر کوئی اپنے کول ہو جا کام ہے جس ایڈی وڈی سزا میں وی ان دی کار دی کہن لگی بھائی ہاں ہندو وپاری انزہ لیا سی کرزا تے قرآن نے مجید گروی رکھیا ہے ہندو دکھا ہی وجہ ہے پھر گاخ صاحب نسیا جی واقعی میری گھر کی ہے بھی آ سورت حال بنی قرآن دے بھٹیا گروی ران رکھا ہندو دا لائے بیٹھے ہاں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 بے ادبی اس واسطے وے کیوں دے ہاتھ پلیت نے بے ادبی کرے گا کافی ان کی پتہ کھوتے گلکند کی ہوں تھلے رکھ دین کوئی یہو جی تھا تے بے حرمتی والی رکھے گا تو اس بے ادبی وڈے گناہ دی شکل چواب و گیا قران دی عزت جہی نے نا وہ او صرف اور صرف اس واسطے کہ کلام خدا ہے اللہ کیسے نا جے خالی عربی ہون دی عزت نا دی عربی زبان کا احترام بھی نہیں لا یمسہو متا ہرون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 ہن ایتھے مقام میں فکر ہے وے مقام میں عبرت ہے وے کہ جس ذات پاک نسبت نال کلام خدا نزت ملی ہے میرا ایمان یہ ای ہے سارا کلام ایک پاس میرے رب العالمین دا کلہ نام ہے ایک پاس نارا تقفی نارا رشارہ نارا تحقیق نارا غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل فضلامہ چشتی صاحب اور, اور اسی طرح کلام مجید نام محمد نام محمد اس نام دی عزت امی جن اللہ دے قرآن ہاں اللہ تعالی دلام عزت ملی کلا میں خدا جڑا ہے نا اس نو عزت اس واسطے کہ کلام رب دے دیا مستفا اللہ تو عزیزم دو نسبتہ نار کلام پاک نو عزت ملیئے نہیں تو اوہی نام اساں چھاپ کے اللہ رسول دے ہندو دا ہاتھ تے ممکنے پلیت ہوئے پلیتی لگی ہوئے نہیں جو نا پاکی پلیتی دا خیال رکھ دے لیکن گندی نالی دے پشاب ہوندہ دے کوئی شک نہیں پلیت ہوندہ دے کوئی شک نہیں تو اے ہوئی اشتہار لانے آن نالی اگتے نے بازار چ لگ دینے جیب بھی لگتے ہیں تو یہ ہوئی اصلاح تو یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ سارے نام مقدس فر تھلے ڈگتے دینے پیران میں ہونی ماں دسو یہ میں خالی تھوڑا نہیں پیا سارے پاکستان کا سڈا او حال بنیا پسان یاد رکھنا سنیوں جدو ایسا اس گستاخی نو چھڑ دیتا قسم خدا دی کر کے آنا پوری دنیا دے حکومت اہل سنت و جماعت دی ہو جائے گا ارسانو بیعت بھی لئی جان دیئے ارسواستے اگوٹوں نا جلسے چ ایک بندہ بھی نانا آوے تے سانو وارے چھے مگر اللہ رسول دا ایک نام تھلے جانا وارے اس نہیں یہ میرا دل آخر ادب بھی ساری اہل سنت و جماعت کی پہچان ہی ادب ندب نال میں جڑے لشکر آلے نے تے دوسرے تیسرے جماعت والے جناب والا لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ اشتہار سے تے او لا, فیر او لا الہ الا اللہ تھلے آد آخیا جہاد کا نام آکھے بلند کرن دی خاطر تو میں آخیا تونج کٹیچ اللہ کا ناال سٹی کلو جہاد بنے وے کر سٹ کے ہالے اللہ کا نام اچا پیا ہوں تو جب تصا نیواں کرو تو پھر کہڑے پاس سٹو گے یہ تو ہالے اچا پہ کر دے جے بہلیا جو کچھ ایسا محفلا جو کردے پھرنے آ سرف اس واسطے پا کر تاکہ اللہ رسول دے نام کی عزت ہوب رسول کی عزت ہوڈے دیلا سہی ہوسول کی عزت تو رحترام ہو جس دے دل دے اندر احترام رب رسول دا نہیں دئیں ایمان تو خالی اور ساڈا ایمان شروع است کہ اللہ رسول دا اللہ علامہ اقبال کلندر لاہور ہی آخد اقبال آخد خامو شہ دل بھری میں فل میں چلانا نہیں اچھا خاموشہ دل بھری میں فلم چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں لوکل بولو سبہ نلہ یہ میرا اندر کا سیک س اس بعد جناب ہوں موضوع سنانا موضوع بڑی فکر فکر والا بڑی فکر والا میں پہلی وارا اس سے ممبر تو ہی پیش کر رہا میں پہلے کسی نہیں پیش کیتا موضوع توجہ نال سمجھے نے اپنے با ہون دا ثبوت دیا جی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 حاک نو سون کے حاک نو منعن والیاں ویچتے منزل ہو جاوے نا تے جی پیشلے پاسے کسے پاسے جو گے نہ رہے تو مڑتے یزیدی بن جاوانگے نا ہجی اس واسطے توجہ نال موزودہ انوان جی میں اشتہار دے ہوتے آیا ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نا موزودہ نام حسینیت یزیدیت تے یہودیت تین چیز نے تین کا تعارف ہے حسینیت کیے کی جنوب حسینیت زندہ باد آنے اگلے حسینیت کیے یزیدیت کیے کی مڑ یہو دیت کی تین چیزوں دا تعارف میرا موضوع ہے آلہ! ذرا بولو سبحان اللہ ادھیم تبج گل سمجھنا ایک ہوں فکر اس کا تعلق دل دماغ دےنار. جنو آخیا جمل امل کا تعلق ہے جسم کے باقی حصے امل یہ دا دارو مدار فکر تے سوچ دے سوچ ہوے چنگی امل ہے چنگا سوچ پیڑی, پیڑی سوچ والا بندہ نیکی نہیں کرتا جے ہو بھی جاوے تے کسے پاسے اچانک ہو جائے بلکھے تے چنگی سوچ والا بندہ برائی نہیں کرتا جے ہو جاوے تے سمجھی کدرے ایویں اچانک ہو گئی نہیں فرمائی کے اسلام نی ہے معروف کی معروف تے برائی نو آکھیا من ہے پچھا شہ من کر مان ہے اجنبی تے اوپری کی معنی ہے رشتے جہر چاہتے نے نہ انہوں آخیا جکی رن کرکی نکیر, نکیر, نکیر ہے اس واسطے کیوں اوپرے ہوں او شکل پہلی بار ہی بندہ دا ہے پہلا اس تو پہلے اسی جی شکل ویکھی نہیں ہوں توجہ نہیں فرمائی تو ہون کیوں کہ او اوپری شکل یہ اے کر بنیا انکار تو ہر اوپری شہر بندہ انکار کر دا ہے پچھاانی دا کیوں کرے توجہ نہیں فرمائی ہر اوپری شاید بندہ کی کردہ ہے آمد. انکار کردہ ہے پانی دا نہیں کرتا معروف نی نکھتے نے نبی شریعت ماروف امر بالمعروف معروف نہج ان منکر نیکی کا کہنا برائی سے روکنا اے مسلمان کا فر آمد. کن تم خیر امت اخر جت لاسے تا مرو نہ بل ماروفے و تن ہاؤ نہ انل من كر بہترین لوگ جے جی امت جی جن ایسا بنایا اس واسطے كہ تسا لوگوں نیكی آکھو تے برائی تو روکو یہ قرآن خدا دا اس آیت پاك معروف تے برائی نکل من کر کی آخر من منکر تو کبلا برائی نقیا گیا اس واسطے کہ مومن اچن چیت اچانک برائی کر سکتا ہے تے کبھی کدار ہوں تاک کر کے او دے واسطے اوپر وے نیکی مومن ہر وی کر ویلے سامنے پی گل ہے کہ وہ منکر تو اجنبی تے اوپری تے جے برائی ہے تو پچھاانی ہے کر کے ہوں جے نیک بندہ پنڈ چ پیدا ہو جاوے تے سارے دوالے ہو جاندے نوا ہی نکل آیا توجہ نو ہی ویک وہ چلے ہو ہے نیک بندہ چلے دین پہ برادری پہ آدھی نو ہی نکل آیا یہ مطلب یہ نکلیا بھائی اسا ایڈ الٹ ہو گئے پچھا شہ مومیٹ کی ہونی سی نیکی اصا بنا بیٹھے او اوپری اوپری ہونی سی برائی او بنا بیٹھے جناب پچھا شہ है? तो किबला नेकी अमल अच्छा जिस बंदे पहला उस दी सोच अच्छी होवेगी, की अच्छी होवेगी? सोच।, सोच अच्छी होवेगी, तो अच्छे सोच वाले बंदे को अगर बुराई होवे, तो होचानक हो जाती है تے بری سوچ والے بندے کول نیکی تے اچانک ہو جاندی جی اصل عمل جہرا ہے ان دا دارو مدار کے بولو بولو آس سوچ اور فکر تے ہوں فکر تے عمل یہ دونوں ہون شریعت دے مطابق نبی دے اسلام دے مطابق تو پھر سمجھو او حق کے فکر بھی ہق امل بھی ہک جی فکر تے عمل سوچ اور کم دون نبی دی شریعت تو ہٹے ہون یا فکر ہٹی ہوا امل ہٹیا ہو سمجھو فکر عمل دونوں باطل نے یا فکر باتل ہے یا عمل باتل ہے جی دونوں ہٹے ہوں شریعت تو باطل جے دونوں مطابق حسینیت سمجھ کی ایک ہے حسین ایک ہے حسین ایک ہوں شریف ایک ہوں شرافت ایک ہوں عادل ایک ہوں عدالت ایک ہوں عالم ایک ہوں علم این سفت حسین اس ذات پاک کا نام ہے جڑی ذات پاک نبی سرکار دا نواس ہے علی دا بیٹا سجے کا خاتون جنت دخ جی فروائی دوسرے لفظ حسین وہ ہے جس میں خون علی اور خون رسول کی آمیزش ہو دو رڑے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 لیکن رسول اللہ دا خون نہیں رکھتے حضرت محمد بن ہنفیا محمد آپ دا نام ہے علی پاک دا بیٹا ہے لیکن ماں ان رسول اللہ دا خون نہیں گھر کے حسین خون مبارک ہون دے ناطے نسین اے لیکن نبی پاک سرکار دیاں سفتوں دا مالک ہونے ناتے ناطے حسین نو جدو ویخے گا پھر حسینیت نیت سامنے آوے گی توجہ نہیں فرمائی تو ذات جسم مبارک رسول اللہ دلی پاک دا بیٹا ہونا اے ہے حسین حسینیت کیے حسینیت پاک حسین دی او سوچ تے پاک حسین دا او عمل جڑا نبی شریت دن مطابق توجہ نہیں فر پائی ذرا جیندے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ دل سمجھنا جب پاک حسین چھوٹے نے حسن حسین پکولی ہو سبوت پیش کر در پکول سکولی ہو ثبوت پیش کر ج پی آ میرے پوڈ نبز بڑی اچھی جاننا میں جدا تعارف کرایا نا تو استاد نو جا متیا متیاں نو نی استاد پروفیسر کدی دے جل جلسے شرارت نہ او حوصلہ کرو تی اربان نال بیٹھو تے اس واسطے ذرا سکون تبجو بولو سبحان اللہ آہ! پاک حسن حسین، توجہ ہرسینجو حسن حسین نبی پاک سرکار دے کندیاں تے سوار نماز ہوماز نماز جدو لمبی پی ہے حسین ہرسین حسینیت حالے اگے سی کیونکہ حال شریعت لاگو نہیں ہوئی فرمائی حال بچے نے بالغ ہوں تے شریعت فرض ہے پہلا شریعت لاگو نہیں جنہ جنا حسن حسین بالگ نہیں اسے فقط حسن نے حسین نے حسنیت حسن حسینیت او اگا سی تا کر کے جدو حال حسن حسین نے تے نماز ایچ خود سوار ہو جاندے لے تے نماز انا دے ناز پورے کرن دی خاطر لمی ہون دی پئی آہ توجہ بعد باد میں گل پوری کروں نارا باری سواد آئے گا توجہ تبجو نال بول سب حسن حسین کنڈیا تو سوار نے فرض خدا دا درد خدا دے دا خیال نہیں پیا رکھدا توجہ نہیں فرمائی جس فرض دا خیال نانے پاک ناسی ساری ساری رات کئی وار کھلو کے اپنے پیروں تے ورم دی ہتا تورت قدم ہو نبی پاک دے قدم مبارک سج جانے اللہ تعالی نے پھر قرآن اتاریا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 محبوب خدا اللہ سونے دا پاک محبوب ہوئے حسن حرس نی شان ملی میرے پاک نبی نسبت نصیب ہوئی جس نانے پاک دی نسبت نال حسن حسین ن شان پہ ملتی نماز کا خیال رکھتے نے تے اینا خیال رکھتے نے پیرا مبارک ورم آ ججدہ کرتے رو رو کے مسلح مبارک تر ہو جند ہے اممہ شاہ صدیقہ فرماؤں نے میں مسلح پاک دیکھ رات نو ہتھ جو لائے دیکھے ہوئے مسلح رسول تر بتر ہویا پیاسی جو میں پانی نار بھیجیا ہوندا ہوئے میں عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ سنا تو دیواستے اعلان اتاریا ہوئے مدم منزم بے کما تاخر جدا مطلب بن جائے تو اگلے دے گناہ تیری وجہ لال بخش چھوڑے نے اگلے پچھڑیا مڑ فریاد آہو زاری کیوں فرما دے ہو آکے لو دار نے فرمایا ایشا افلا اکو نبد شک ایشا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا توجہ نہیں فرمائی کیا مطلب ایک کے عبادت بخشی بخشیچن دی خاطر کرنی وہ کرنے کے اس واسطے کرنی کہ رب جو رتبے دیتے نے آپ شکر نہ ادا کریے آہ! آہ! تے شکر ادا کرن دی خاطر نماز عبادت کرنی حبیب خدا نے دسیا میں عبادت اس واسطے نہیں کرتا کہ بخشی بخشیچنا میںخشواج میںخ میں کرنا جو اینا رتبہ رب دیتا ہے تو میں شکر ادا کر مطلب یہ نکلیا بندہ جنہیں بھی رتبہ اچا پا جائے اللہ دی عبادت تو بری نہیں ہو سکتا شریعت تو بری نہیں ہو سکتا یا بخشیچن کرنی پینی ہے یا پھر رب دکر کرنی ہے کرنی ضرور پینی ہے ہاں یہ مطلب نکلے نکلیا کہ اوہ اللہ دا ولی نہیں کوئی ہوئے ہی ہوگا جا کے ہوں اس مقام تپڑ گئے سان عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی جہرا اس مقام تے اپڑ گیا عبادت دی لوڑ کوئی نہیں او اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا کیوں اس واسے کہ جو رب دا بڑھ جاوے ٹھیک ہے تہن رب دا اعلان کر دیتا ہے کہ بخش چھوڑا لیکن ہوں بخشن دا اعلان جو کیتا سو شکر نہیں کرنا Allah. توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ Allah. اچھا ہوں اور سمجھا جے یار جنہ کے سدکے حسین تی ہسن ناز نصیب ہو رہے ہیں شان مل دیئے او تے نماز شانماز دی فکر رکھی کھڑے نے. اے دی قدر دے نے. کہ جانتے سجدے پہ پہ مسلا مبارک تر ہو گیا تے حسن حسین اسی نماز دے اندر موڈیا تڑھ جی فرما یہ ہوں موڈیا تڑتے نے کیا اے نا نو نماز دی قدر دا پتا نہیں سی؟ کی اللہ دا فرض اہم کہم دسیا گیا ایک و حسین ایک کے نیت او حسینیت ہن ہے حسن حسین کی مطلب ہالے شریعت لاگو نہیں ہوئی تک پہ اٹھانے آ. دو شریعت لاگو ہو گئی پھر نے اپنا سر سجدے کٹا چھوڑنا لیا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 جدو شریعت دا باہر کدے ہاتھ آیا پھر حسن حسین ناز اٹھائے شریت دے شریعت ناز مرگ دیے علی اکبر دے حاضر شریت شریعت دی ہے پھر حرسین سر دونا پڑنا وہ آدھا اللہ ہوں حاضر تنگی جا تو ناز ساڈے اٹھایا سن اسا تیرے اٹھاوا گے توجہ نہیں فرمائی آپ ایک پاسا ہے ایک پاسا ویخیا نماز لمی ہی پر یہ نہ حضرت فاروق کے آزم سناواں میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو سرکار تقریر فرما رہے سن کتابوں کے حوالے سن پہلے ایک حوالہ سب تو پہلا تاریخ دمشق اسیا جلدوں دی کتاب بتی ہزار دی فقیر دے کول موجود ہے اس کتاب دے جلد نمبر چودہ در ل نمبر دو اصل کے محرکا امام ابن حضرت نمبر تین امام محدس دارا کتنی حجی جناب والا فضائل و صحابہ دے اندر مختلف کتابر روایت موجود صحیح صنعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انو سرکار اپنے دورے خلافت دے اندر تقریر فرما رہے اس طرح ممبر تیٹے توجہ نہیں فرمائی آل اللہ! حسن حسین پاک آ نے حسین پاک اسلے چھوٹے سن ایک معصوم بچے سن تبجو بول سبحان اللہ آل ہوں ہلیا جنا ہلیا جنا یار ترا روکنا بولو سبحان اللہ. آل اللہ حسن حسین توجہ فرمائی اسلے بچے نے تقریباً حسین پاک دی عمر پاک دا میں حساب لایا اسلے کوئی اٹھ یا نو سال دے ہوئے بالک نہیں سنوئے حضرت عمر بن خطا حب تقریر فرما رہے سن اپنا دورے خلاف سی داؤ حضرت حسین آئے دے نال نبی سرکار کی نمازت کرتے سن او میں لاڈ حسین نے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 ان نبی سونے دی نماز لمی پی ہوں سی میرا خطبہ تقریر کی حضرت امر بن خطاب نے تکریر چڈ دے نے پاک حسین نڑیا اپنی گودھایا پیار فرمایا پیار فرما کے فرما نے دسو حسین تینو کہ جو پیارنا ہے بی میرے بی باپ دے ممبر تو اترتے اپنے باپ کے ممبر تین سکھایا عمر پاک بڑے سیانے سن اس واسطے پوچھا بھئی کوئی بے بھئی مان خیال رکھے بھئی وڈا پچھو کسی آخیا ہونا مطلب بھی عمر نال مخالفت علی سی وہ مخالفت کی وجہ سکھا کے بیجیا ہونا لہذا میں پوچھا حسین دسے یہ دی گل نہیں یہ ہی ناز ہے جی نبی موڈیا تل جاتا ساں بغیر کسی کے سکھاو تو اج تین بھی اوے پیا اتارنا فرمائی تاکہ کوئی بے مخالفت دے مبنی کرے محل حسن حسین دان سمجھے توجہ نہیں فرمائی پاک حسین جدو دسیا نا مینو کسے نہیں سکھایا میں اپنے آپ پیارنا بس عمر سرکار در آیا جی میں آدھے نہ رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ نے پگ مبارک لائی وال مبارک پھڑے آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا اسے باپ دا ممبر کوئی نیسی بیٹھو یار بیٹھو بیٹھو ہوں جا آرام نالی بیٹھے رہنا بہن دیا جی لگ بولو سبحان اللہ گل چلن پی جانا اس طرح تو مار پی کرنا پاک حسین لجپال حضرت عمر بن خطاب فرما لگے اپنے وال پڑ کے فرمایا حسین آ جڑے والا تے اے اللہ تو بعد تسان اگائے نے سبحان اللہ اللہ تو بعد تسان اگائے نے اگا والا دربے وال لیکن اس پا کومر نے دسیا بھی ملے جو اتو نے <Ashbin> äh, ملے سام تر تو نے کی مطلب جو رفا جو بلندی جو عزت پائی ای دلا رب در دربار تو ملی ہوں توجہ نال گل سمجھی اج حضرت عمر نے حضرت پاک حسن دے ناد برداشت کیتے او در نبی سرکار دی نماز دا معاملہ سنے آئی خدا دے بندے او تے ہیں حسن حسین حسن حالے حسینیت او سڑے آئیے جے سڑے اے حد دے بلوغنو اپڑے میں شریعت نبی دی کندے آتے پئیے ہون جگہ جگہ تے۔ حضرت ہسن تسین نبی شریعت نواز اٹھاونے پہ گئے حضرت جو نہیں حضرت گل مشا... سنا من لگا سناواں سدکے جاوا خدا دے بندے آئی حسن پاک رضی اللہ تعالی نو تقریب فرما رہے سن حضرت امام حسن تقریر فرما رہے ایک شخص اٹ کھلوتا تقریر دے دوران آپ گالاں کھڈن لگ پیا بھلا بلا بیا خلا ہوں گل شریت دیا آ گئی توجہ نہیں فرمائی حضرت امام حسن پاک تقریر چھڑ دیتی گالاں سن رہے او بکواس جڑی کردا سی کر رہا سی جو برا بول رہا سی بول رہا سرکار اترے جدو چپ ہوا آپ اترے نے اتر کے چادر مبارک پھڑی او دے موڈیاں تے پائی جے جی مبارک جو کچھ ہے سی درہم دینار, دینار خدمت فرمائی کسے پوچھے ہزور وہ گالا کٹ تو تادرا دینا میں درم دینار خدمت کرنا وے آپ نے فرما جوتا وے جو میرے کول سی میں بول سب فون پیروں ڈگ پیا گالا والا ہو آپ فرمایا مالا کٹیا کیوں سن لج لجپال میں دے اندر خونی رسول ہے کہ نہیں؟ سی تیرا خلق سی صبر ویکنا سرا خل کے عظیم دیکھنا سی تو ثابت کر دریا رگان دے اندر خونے رسول تا گالا سن کے مینو خدمت فرمائی گئی خدا بندے سدکے جا ہوں شریعت اتے امر نا رکھتے ہیں اتر وہ برداشت کر رہے ہیں ہوں آپ گالا پیا ک الٹا چادر پہ دین دا وے کیوں نبی دی شریعت رکھ دی تیری ذات نو جے کوئی دکھ دے وے او دے خلاف نہ ہوی بد دعا لا دی او نو دعا دی ہے سنت پاک نبی دی اے قسم خدا دی کر کے انا خواجہ محکم دین سہرانی بزرگ اللہ دا ہویا ہے بہاولپور شریف دے کول خاجہ محکم دین سیرانی بڑا حضرت گل سنا لگا سناواں سدکے جاوا خدا دما میں ہسن حسن کر دی اللہ تعالی نو تکریر فرما رہے سن حضرت امام حسن تقریر فرما رہے سن ایک شخص کھلوتا تقریر دے دوران آپ گالا کڈن لگ پیا बुरा भला शरीयत की आ गई तवज्जो नहीं फरमाई हजरत मामे संपाक तक छी गाल सुन रहे हैं वह बकवास जड़ी करता कर रहा सी जो बुरा बोल रहा बोल रहा सी सरकार उतरे जदों चुप हो आप ने اتر کے چادر مبارک پڑی او دے وہ موڈیا پائی جے مبارک جو کچھ ہے سی درہم دینار دال خدمت فرمائی کسے پوچھے حضور او گالاں کٹا وے تادرا دینا وے نال درہم دینار دال خدمت کرنا وے آپ نے فرمایا جو او دے کول سی او وہ دے جو میرے کول سی میں وہ دتا گول اندر خون رسول ہے کہ نہیں میںیکنا سبر ویخنا سرا خل کے عظیم ویکنا سو سابت کر دریا رگان خونے رسول تا گالا سن کے مینو خدمت فرمائی گئی خدا ددکے جا ہوں شریعت اتے امر نا آدے اتر برداشت کر رہے ہیں ہوں آپ گار پیا کلٹا چادر پہ دوں نبی شریت آخری ذات کوئی دکھ دے وہ خلاف لاؤ بد لے دعو دے, لی. دے لی. سنت پاک نبی دی آئی. قسم خدا دی کر کے کرکیالہ خاجا محکم دین سیرانی بزرگ اللہ دیا بہاول پور شریف کے کول खा जा मुहकम दीन सैरानी बड़ा व्डा दरबार है मेरे किबला आलमूर मुहमद महारवी चिश्तिया शरीफ आबला आलम रिश्तेदार करीबी सी खरल तभी खरल आप सरकार एक जट दे, दे खूह बैठ के ते पानी पी सया जट मगरों आ जा खूह वाला जना बेवाल वेख्या पानी दरवे पींदा मुक नी गुस्से में آیا تے ماریا سوٹا خون کد دتا سر مبارک دا خاجا محکم دین سیرانی رحمت لال دا خون مبارک نکل آئے جدو کپڑے سامنے رنگ آیا وے निगाह मुबारक उठाई कुतुब बना के उडा छोड़े आवे, हलूर उमाना पुछेट मारे आवे, तू कुब चा बनायाई फरमाया ओने मैनू रंग मैं हनु रंग छोड़िया धनबाद कृपा थोड़े नारा लगा واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بول سبحان اللہ ہاں حضوری شریعت آخری ہے جب تیری ذات کی بات آئے تو معاف کر دے بلکہ انج رنگ چھوڑ ایج رنگ چھوڑ جب میں خواجہ محکم رنگیائی جات کی گل آو تو جہ دین دی گل آوے پھر حسین وگوں حسین اگ بن جا جے دے سلطان بہو کی زبان سمجھاوا سلطان لارے فیم دے نے جی یا مرا لینا ہے تا س فیرا بھے او جے کوئی سٹ یار گدڑڑ کوڑا کوڑا کوئی سٹے بلیا گدڑی وگ اروڑی رئیے اونج کوئی کھڑے اور گانے یار دے پاروں ہے دور ساڈی بہو جیو رکھے سو ریے سبحان اللہ. سبحان اللہ خدا دے بندے تجو فرما سد کے جاو حسن حرسین پہلو سن پر حسینیت جدو آئی ہے پھر حسن حرسین نے شریعت کا ہر نال برداشت کیا وے ہر دکھ ہس کے قبول کیا ہے دسیا آوے ہرسینیت نبی دی شریعت تو कदम हिक नहीं उठा हटा मासा भी तब्दील नहीं हो देना तैन दस जावा हुसैनीयत की हुसैन की ए, ए। तवजो नहीं फरमाई कसम खुदा दी करके आना तवजो फरमा सड़के जाव कलंधड़े लाहौरी बोलिया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 ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی ذرا بول سبحان اللہ کملا یاد رکھنا اے نہ سمجھنا جو اللہ کے ساتھ محبت کرے ان چوریا کھامیاں پی گیا نہ پاک حسین دا ناز ایک ہے تے حسین دی شریت اگے نیاز بھی ویکنا توجہ نہیں فرمائی ناز تے سارے بیان کر دے پر نیاز کنے بیان کرنی حسین دی نیاز ویخ قسم خدا دی کر کے نا کہ مدی چڈیا وے کی مکے نلودا کیتا ہے کہ میں خاندان نو ٹوریا وے کی جنگا لڑکیا جانا وے ہوں دسیا جا رہا وے وہ جنہوں نے پیر نبی ہار ساف کرتے سن oh, حدرت رضی اللہ تعالی نو سنا اللہ میرے پاک نبی دا یار حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی امام حسین جنازے شریک ہوئے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے حسین ابو ہرا بننے دی وقت ٹرے ہوئے امام حسین تھک پائے نے تھک کے بننے دی وقت تے بے گئے حضرت ابو حرا نبی دا صحابی ہے جنہیں سب تا حدیث روایت چادر مبارک, چادر مبارک حضرت امام حسین دے جتی مبارک کرنا شروع کر دے امام حسین فرما نے ابو حرارا خیر ادا وڈا صاحب بھی ہوگئے میرے جا پہ صاف کرنا وے ابو حرار فرما نے حسین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 اے ناز پیا پر او نیاز نہیں کہ او قدم جڑے ابو حرارا دی چادر نال صاف ہوج کربلا دے پتھروں دے اتنے زخمی ہوئے پھر توجہ نہیں فرمائی کربلا دے چون جاڑے زہریلے پتھر انہوں کدم مبارک کچھ دے پے اوہی متھا مبارک جڑا مدنی سرکار دے نورانی بدن دے اتے ہووے آج جو کربلا دے زہریلے پتھر انا دے اتے دیگھ کے تے پھر کربلا دے میدان جس مبارک چھکیندہ پھرے گھسیٹدہ پھرے سر مبارک حسیندہ کیوں اکی ہووے پشا کیسی اب کی پیشہ حسین سی حسین لوک دا. بول سبحان اللہ. او حسین سی نہ اٹھتے سن اج حسین اور وقایا جا رہا حسینیت یہ ہے کہ انج نبی شریعت اگے نیاز کرج فلا ہو جا انج مک جا ان رول جا اس بے نیاز کے اگے انج نیاز کر پھر ویخ حسین تین شانہ اپنے گھر کے دے متیاد دے دے کہ نہیں دجو oh. نہیں فرمائی oh. توجو نہیں فرمائی آگ سبحال اللہ oh. مڑ جناب توجہ فرمائی جہل کٹے بےمانا حسین پاک کا حسینیت والا حال جد ویخ آئے حسینیت والا حال پھر آخ لگ پے ہائےو رو و. وے پٹو ویخو کی ہو گیا وے. حسین اکھے اجر گئی جو کو حسین میں کیا بےمان کہدی جھو کجاری کھڑے اوے زالے ماں تو سمجھنا وے شان خالی وہی سی کہ جے میں نماز سجده لمبے پاؤن دے سن جے آت مسجد چوں نکلوں تے بجلی آسمان دی اگے اگے ہووے رستہ وخان دی جاوے حسن حسین نو رستہ وکھان دی جاوے دے اندر چانا سمان دی بجلی کرے جدر جدر حسن حسین جان ادھر ادھر بجلی ہے شان اہی سی تا کر کے بدبخت آخدائے بد بخت آخد بد بخ آخدا وے جی اجر گئے جو کو حسین دی میں خیال لالے اجاڑی تیٹھے جی ہوسین گئی دنیا کہڑا جو نہیں فرمائی جسین اجڑ گئی پھر دنیا تسیا کہڑا مینو کسما دی جبا قدرت میری جانے جی حسین کی جوںک وسی آئی ای کوئی وسیائی نہیں بولیا سیانے آدھے اجڑیا جھوکا دالر بولتے بول جھوکا میرے پاپ حسین کی جھوک آئی جب بیٹھا وے یزید او بولتے نے حسین دربار علی بول رہے ش ربا نہیں پیا بول رہی oh, اندے نام مٹے پی حسین دے نام اللہ دے گھر متے کی زینت بنے کھڑے نے oh, حسن حسین شبیر او شبر میں جب بھی مسجد جاؤں جی مسجد سنی دی ہوتے ہو oh, لکھا کلاؤں شبیر او شبر میں کیا واہ سونے ربو کسم خدا دی کر کے نا ظالمان پتا کوئی نہیں ناز نیاز کی قسم خدا دی کر کے وہ روپ دے چڑھ کے نماز لمبی کراون ہسن حسین سواد نہیں آیا گا جڑا کربلا سر کٹا کے وچ رو کے آیا ہو قسم خدا خاجا گلام فرید کوٹ میٹنگ ہوں کی کرا سارے بیٹھے جار من ترکی من ترکی نہ دن ہوں سارے ترک بیٹھے جبابی بول سریکی کا سمجھ تمنا کونی تو لنگ جان یہ تو سرکی بیٹھا ہوں مڑ سوال آمنا سمجھ بولو سبھا ل ہے جدڑ پاک حسین دا سر مبارک چیئی نا دس محرم توجہ نہیں پوربا خواجہ فرید ہے کی آخی جانا وہ آ جدڑ یار دن فنا کر کے وسال ہو فرمائی سرکی اج فرما سننی سہیلی سننی سہیلی اپنے نال نو آخ دینا تینوں مینو تھوڑا آخنا آرف کی گل آرف جانے توجہ نہیں فرمائی نارف دیگل نارف جانے کی جانے نفسانی اور اپنے ناردی سہلی شیر ربانی ورگے محر علی گولڑ بھی ورگے انہیں نپے فرما دنے سننی سہلی اور سگھر سیاری عشق پینڈے سخت بیدی سننی سہلی घड़ सियाड़ी चव नहीं सुगढ़ सियाड़ी <laughs> सुननी सहेली सुघड़ सिया बिरूद पंधेड़े सखत बईद और दे पैंडे सखत बईद रोवन पिटण को شادی سوج بھر جر جنگ دس مبی اشرام حرم اشرام محرم سادڑی عید عشق پینڈے سخت بید بول سبال اللہ مر جان سڈے دے کے پار آن مصیبت کے پار ٹ پڑھانا لواز ساری عید ہو گئی جی توجہ نہیں فرمائی ہے باقی سی گل ہے یار جو رکھ کے تیر مارے سینے ہو چاہیے وہ تے تیر وجہ دے آشک دے تیر ہے توجہ نہیں فرمائی سونے تیرے والوں پیا ہے؟ تیر سانو فلا چنگا پا حسین کر بلا میدان حسین وخائی ہے. کی وخائی ہے؟ بولو بولو ذرا حسینت وائیے سلطان الارف ہی بولیا گل پر آرف ہی. آرف کی گل آرف ہی جانتا میاں کنگ شریف والے میاں صاحب جان د بڑا اللہ کا فکیر بندہ جٹ بندہ پڑیا پڑھیا کون سی اڈا میاں صاحب رنگ ہی بڑا چڑا چھوڑیا سی میاں صاحب بڑا کچھ پڑھا چڈیا گجرات تو ایک مولوی صاحب آیا گلا بہ جا مجرات تو گجرات تو ایک مولوی صاحب آیا لاہور کافی صاحب نو ملنے تے کہن لگا یار کوئی اللہ دا فقیر اتنے دس یہ زیاد کریے ہو سکے جٹ بیٹھا کنگ ایک قوم کا ان چل زیاد کریے اس آخ یار پیر وارشاہ فکیر الاش شاہ فکیر نہیں ہو سکتے پتر جٹان فکیر ہو گیا گل آف صاحب نافر صاحب کہ یار تلتے سی ویخ سی جی تیرا دل منے آ جان دے آپ فل لینا انہیں چلو کہلے اتنے اپنے نا میاں صاحب اجرے بہتے سن میں بےلی لیبان لگے نا میاں صاحب فرمایا حافظ جی مر پیر حیران ہو گیا مولوی آخر ہے مائدہ دے پتر فکیر نہیں ہوں تے بابے وہ لاہور والی گل دس بنیا کی اس آخیا گل ہے میاں صاحب فرما لگے مول جی آرے شاہ سی اللہ دا عارف تے عارف دی گل عارف ہی جان دا ہے اللہ تو نہیں جان سکنا فرمایا مولی جی اس دا مطلب میں سمجھاوا انہاں کہا جی سمجھاؤ آپ نے فرمایا مولی جی جاٹ کادے تو بندہ ہے وہ ساکھیا جیم تو فرمایا جہالت کادے تو بندی ساکھیا جیم تو ساکھیا جی موچی کادے تو بندہ میم تو, تو فرمایا میں تو،, تو،, تو تکبر اگے تے تو فرمایا مولی جی تیر بار شاید فرماندہ جنہ تے, تے تکبر ہوئے وہ فقیر نہیں بن سکتا توں ایو جٹا موچیاں دلائی پھرنا رب سونے کا لگے جتانا ہوں سرا کھلوتا رہے تو موچی ننگ چھوڑ ہوں ہاں ایویں تو نہیں بھی بے شا فرمانا سناو बले शाह फरमा चलो वेखिए सिमसी तनने लू जदि तंजना दे पइए दुम चलो वेखिए सिमसी तनने लू जदि तंजना दे पही दुम यो मै वहादत्त बच्च रंगदार नहीं पुछदा जात देखी हो तुम بول بول سب خدا دی کر کے آنا سد کے لیا واہو میرے پاک حسین حسینیت کر بلا سی کیا مطلب میرے پاک حسین پاک حسین توجہ فرمائی فکر و عمل نبی دی شریعت دے دی مطابق سراپا حق جو سی حسین پاک نے ہی فکر و فکرو دا اظہار فرمایا وضاحت میں ہالے اگے کرانا ایک شیر سلطان باہو کا سناو سلطان لارفی نرما ہے سوئی حقی کی جڑا मशूक दे मने हो इशक ना छोड़े यारा मुखी ना मोड़े मोड़े इशक ना छोड़े बेलिया मुखी ना मोड़े پیاسے تلواروں کھنے او جت و لکھے لاض ماہی دار اتے انے علیدہ علیدہ سچا اشقی اسے علیدہ سردی واضح پن سبحان اللہ اور سن میرے پاک حسین دی حسینیت یہ کہ مومن کا تبج توجہ ہے کوئی نہ دا جیڑا ہاں اس دا ایک جہا ہاکم نبی پاک دے طریقے تو ہٹیا نہ ہوئے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 جو میرے پاک حسین نے نبی کی شریعت سے سیکھا ہے تو جس اندر وہ رنگ پورا شریعت فکر و عمل املا ہو سی اتے آخان گے حسینیت کلندر اقبال بولے سناوا سناوا بولو بولو اقبال فرماندے کاف لائے میں ایک حسین بھی نہیں کف لوز میں ایک حسین بھی نہیں گرچ ہے تابدار بھی گیسوے تجی لو فراط جو نہیں فرمائی وہ مطلب یہ کہ وہ آئے حسینیت حسینیت دا کردار کرنے والا بندہ نہیں پیا دستا توجہ نہیں فرمائی حسینیت ایک کردار اور ایک سوچ اور فکر کا نام ہے توجہ نہیں فرمائی پاک حسین ایک فکر رکھ دے سن سوچ رکھ دے سن کہ حاکم ہو ہوب شریت تو ماسا ہٹیا ہوئے اے اسلام نہیں ہو سکتا نہ مسلمان برداشت کر سکتا توجہ نہیں فرمائی اے حسین پاک دی ذہنیت سی سیبر ہتنے لگے شریعت سے نبی کے طریقے سے تو پھر ہم تسلیم نہیں کریں گے جہ اڑ جائے آخ مین منو تو پھر اصا آخان گے بہادر ہے پر منی نہیں منیندی نہیں اصا اس در جمے ہی نہیں جدو باطل نئی تو بول بول بول سبحان اللہ یہ ہے گل ہوئی اندر تسلیم یزیدیت کی یزیدیت ایک فکر و عمل کا نام ہے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 حضرت ماوی کے ہوئے سن میری گل تو نہیں توجہ کی تھی دوسرے. حضرت ماویٹے ہو سن پاک حسین نال کیوں نہیں لڑے پاک حسین معاویہ کا بیٹا ہونے کے ناتے سے اگر دشمنی رکھی اچھا. عداوت ہے پاک ہوا کسین اکھ وکھاؤں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 اور ایسی فکر یزید دا کہ وہ آدر سی ہاکم ہٹ جائے تو تا بھی ہاکم ہی منو منو ان تسلیم کرو ہر صورت جو آخر تسلیم کرو پاک حسین آخیا نہیں ہاکم کو صورت میں تسلیم کرو جب وہ شریعت کے مطابق ہو جو نہیں فرمائی تو یزید دا عمل کی سی وہ تو فکر سی نا سوچ سی آزاد سوچ دی تے عمل کی سی دس سونا سبحان اللہ بولو بولو بولو تاکہ تیرے سامنے یزیدیت تے نکھراویں نا سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا اساں خالی یزید دے دشمن نہیں اساں یزید دی یزیدیت دے دشمناں توجو نہیں فرمائی اللہ. یزید, دی یزید دی دشمان اگر یزید یہ جی سوچا جی کم نہ رکھتا جڑے جی شرع دے خلاف سن تے بات والے سن جے جی اج دے کام تجی سوچ یزید نہ رکھ دا. تے کسے یزید نوں خلاف نہیں بولنا نہ حسین لڑنا سی نہ میں ان خلاف جلسے کرنے سن جے جی کرنے پہ تے معلوم ہوا ان دی وجہ لاپا کرنے آوالے سناوا, سناوا؟ <سؤال> بولو بولو بولو <سؤال> یہ حوالہ البدایا بن آیا تاریخ دی مستند کتاب جلد نمبر پنجی بیروت تو چھپی ہے نمبر سات سو انجا جس جس مبارک شخصیت کو جس مبارک شخصیت کو درباروں پر روک دربارہ تے جان تو روکن آلے قوم برادری امیر المومنین مندیے تیان دیئے انواں کھرا احمد اللہ علیہ تے بڑا چنگا سی یہ اوس مبارک شخصیت دا عمل درسن لگا توجہ نہیں کی کی وقاد روویہ انہ یزیدہ کانا کا دشتہارا بل محاذ و شر بل قمر ولغنا و سید و اتخاد ولقان ول قلاب ون نپاہ بین القاش و دباب ول قرود و اللہ ہو و کردا اللہ کا اللہ فاراسن مسرا جا تن بے حبا لن و یسو کو بے ہی ول بے سل کا کلان فضب و کدال کل گلمان و کانا یوساب کو بین ان ہام دا ہاں این ہا گال ٹھیک اے عبارت پڑیے تاکہ اے سمجھو میں پورے حوالے گل کیونکہ مول بھی گل کے وقار ہاں اگریز سور جو آخیا آخی میں آخی بار صورت اے بعد میں فیض پاوا گا ذرا تبجال ذرا دور بول سبال اس کا مطلب اکھ یزید مشہور کم جڑے سڑنا کہڑے ایک اکھے ساز واجے کی یہ سنتے جائے جے یہ ہوں یزیدیت بیان کر رہے ہیں کی حسینیت بیان کیتی ہے نا ان دی تھوڑی جی جھلک بکھائیے پوری حسینیت کون بیان کرے بل مار دے ساز واجے سن دا سی و شرب خمرے شراب پیندا سی گنا گانے سنتا سی و سائد شکار سی سوارے شکار و اتخاذ دل لڑکے کوڑے کوڑے کول سی سل لونڈیاں رنڈیاں گان گانیاں او کول رکھدہ سی کلابے کتے رکھدہ سی و نتاح بے نل کباش چھترے لڑا سی چھترے لڑاوندے سی آپ وچ جویں میلیاں تے دنگل تے وقت دے باب رچ لڑاوندے سی وچ کتے ول قرود باندراں نو سی وما من یوم الا یصبح فیه مخمورا سویرے اٹھنا اے اپنی بادشاہی دے دور وچ اونے کرتوت کیتے سن سویرے اٹھنا ہے شراب وچ ہونا ہے باندراں نو کوڑیاں دے اوپر بن کے گوڑیا بجا ہے باندر چیکنے نے انہیں پچھوں چیر مارنے نے سواد لینا تماشا ہو رہا ہے بھائی یل بے سل کے رد باندر سونے دیا ٹوپیاں پواسی جب باندر جو بن گیا توجہ نہیں کی سیا آئے کو ہم جن سب ہم جن سروا کبوتر با کبوتر کبوتر پاک حسین مولا دا شیر جو سی چیز کوئی تعلق نہیں سی وہ ہمیشہ یاری رکھتا سی اللہ د قرآن یا نماز نال یا جہاد ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن یہ میرے پاک حسین دی آن پہ شان تبجنی فرمائی اور یعنی کم کرنا سی باندر کے تے ٹوپیاں سونے دیا ان آ کے منڈیا نو سونے دیا ٹوپیاں پوا سی دے آ کے جدو مر جا کوئی باندر تر روا سی باندر مر جمنے کے ہے بہ کرو مال دے لوگ آل نقل کیا آ کے وہ مریا ہی اسے واسطے سی بھئی باندر جہا ایک وہ چکی پھرتا سی تے باندر اس چھیڑیا تے باندر آ چک ماریاد وٹ کھا کے تھلے ڈگیا آخو مریا ہی باندر ہوں یزید ہاتھوں مریا باندر ہوں مریا ہر گل سمجھی جڑا نبی دین کنڈ نے توجہ نہیں فرمائی دین دی خاطر مرنا گوارا نہ رکھے پھر نو باندر ہی مارتے چنگی موت پھر وہی ہے جیڑی پاک حسین انگو دین واسطے آ جائے ہے کوئی نا جی میں شروع پہلی بار میں سنا من لگا تصا کدی یہ گلا سوڑی نے بولو بولو یہ اللہ کی مہربانی نہ نے چشت کا صدقہ یہ گلا نمیا تازیاں سنا نہ می ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ فخر نہیں ہے رب چاہے اللہ سونے دے فکیل کا سدکا یہ میں گل اس واسطے پیا کرنا تاکہ یہ ہے پاک حسین شراب تو اے دور نستے سن این ہوئے ہوئے پاک حسین باپ علی ہے فرماندہ سناو یزیدیت گانے سال بازے سنتا سی آن کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کر کے دسو کدی ساجے حسین نہیں حسین کن مبارک سواد لیندے سن قرآن یزید سواد لا سی سادواجے د اللہ بھی وچ شیطان کہہ لگا یا اللہ لانت پا کے مینو جو بھیج آئی تیری بانگ تے ہے تے میری بانگ کہڑی آواز بانگ بھی تے دس اللہ نے فرمایا تیری بانگ ساز واجے نے جن گے تیرے آپ کٹھے ہو جان گے توجہ نہیں فرمائی جر ہو جان گے باغ شیطان دی چنگی لگی حسین سی رہمانی باغ رحمان دی چنگی لگی جڑے جیندے بیٹھے جو اچھی آخو سبھا لو اگے سن وشور بل خامرے شراب پیتا تھا شراب نبی کی شریعت میں شراب اور پشاب برابر ہے پشاب پیتا سمجھ ایک کے شراب پیتا تے ایک کے تا کر کے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 میرا پا کلی دے نے خوش شراب کا کترا ڈگ او خو مٹی بھر جاوے اس مٹی دا اگے جیڑا ڈنگر اس کھو کھاگ گا علی ادا دھد نہیں پیو گا سونے گل ہی سبھا اللہ جسلی ولایت منڈنی ہے نا ولایات او علی شراب نشے تو دور نستا ہے توجہ نہیں فرمائی مراد علی کا نام پیا لینا ہے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 مینار شراب دا قطرا کھو چ کھو مٹی نال بند مٹی کے ات مینار جہ مینار میں کھلو کے اپنے رب سنے دا نام نہیں لوا گا تھلے جو پلیتی پی توجہ نہیں فردانا رحمان نے پایا لے کے زمین پہ آیا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 شراب پیتا تھا شراب نبی کی شریعت میں شراب اور پشاب برابر ہے پشاب پیتا تھے تا بھی سمجھ ایک کے شراب پیتا تھے ایک کے تا کر کے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 میرا پا کلی فرما نے خوش شراب کا کترا ڈگ او کھو مٹی بھر جاوے اس مٹی دا اگے جیڑا ڈنگر اس کھا گا علی وہ دھد نہیں پیوگا سونے والی سبھال اللہ جس علی ولایت ونڈنی ہے نا ونڈنی وہ علی شراب نشے تو اور دور ہے توجہ نہیں فرمائی مراد علی کا نام پیا لینا ہے پتہ نہیں علی کنا پاک درجے دوسری روایت سن فرماتے ہیں شراب کا میں گر جائے کٹی بند ہو جاوے اس مٹی دو ات منار بنے میں علی اس منار تے کھڑو کے اپنے رب رحمان دا نام نہیں لوا گا منار شراب کا قطرا خوہ کھو خو مٹی بند مٹی کے اتنے مینار جڑے مینار اتنے میں کھلو کے اپنے رب سونے دا نام نہیں لوا گا تھلے جو پلیتی پی توجہ نہیں پڑتا ذرا سانو بھی سوچنا چاہیے علی شراب کے قطر پہ اللہ زبان اشتہار لاویے نالی دے دتوں رسول اللہ دا نام تے رب دا اتنے ہوے تو تھلے سامنے ٹٹی پی یار سوچ دی گال ہے بولا آپ علی آئے تو نہ بنے نا نہیں فرمائی یار قسم خدا کر کے نام دعا کر شالا مولا ادب دی دولت فرماوے فرما تو میرے امام کتوں دب والے بندے لے آوے بندہ حضرت امام لک رحمت اللہ ہے نبی دی شریعت دا دوسرا امام ہے مدینے شریف دا امام سی آپ رستے جا رہے سن کسی شخص نے ٹردیا آپ تو نبی پاک دی حدیث پوچھی ہے حضرتی ماہ مالک کوڑا چکیا پانچ سات مارے نے فرمایا بے شرم بے ادبا حضور دا فرمان رستے ٹردیا پچھنا ہے تینو ادب بھی نہیں چلے اپنے گھر جا وسل کرا کپڑے بدلا گا خوشبو لاوا گا اچھی تھان سے بیٹھا گا تی وضو کریں، ورسل کریں، میرے سامنے دو سان ہو کے بیٹھی پھر میں نبی کا فرمان سناواگا قدرت کی گل ہے نا نے کھوتے کوتے کی گل گلکان کی توجہ تو فربائی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 تو بچھو ڈنگ مارنے شروع کی تیلے میں نے ڈنگ مارے سو یہ بائی تو فرمایا میں کہا تے نکر جاوے پر حضور دا فرمان نہیں ٹوکاں گا آنکھ آنکھ سبحان اللہ آرے فے کھڑی فرماؤن دا ہے بے ادبان مقصود ناسلی نہ مقصود ادب مکسود تین درگاہ ہے ٹھوئی باج ادب بے منزل یو نہ سکیا کوئی آگ سبال اللہ ان شراب دی گل کی میا نو جہے شراب دا شوق رکھنے وہ کسے نے پشاب دی بوتل بھی چڑھا لے ہاں نبی شریت شراب پیشاب برابر جو تے اے تے اپنا ساو دا دائے ہو غیران دائے اے, اے دے تے نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی وہ تے اے میں فیکٹریان تے جاؤ تے نپی چو تے مری چو تے کٹی چو پول سنو پیسے دیو پہلا تے تاں جا کے شراب گھارے چاہوں دیئے توجہ نہیں فرمائی بہر ایک آر اچشتی ہم حسین نہیں ہے میں اچھا یزید کی کردہ سی میں آ شراب پیندہ ہی میں کہ وہ پیندہ سی تیرے ملک توجہ تیرے ملک تھڈو شراب دیا فیکٹری نے آج آؤ نا مرید کے والے پاس ریان تو اے ہاتھ دوروں ہی خوشبو مبارک آ لگتا ہے جی کوئی سور مریا پیا کپڑے رکھی رکھی ترقی توجہ نہیں پاک حسین علی داسی وہ پاکی پہارت حسین دے اندر یزید کام ول کہ گا گاؤنے یہ کام کتاب دول بولو گا گاؤنے وسائد شکار کرنے شکار کتے کٹھے کر لے کدی بارلوں دے شکار کرنے کدی دے شکار کرنے کدی رچانے کدی شیرانے شوق ان دا شوق یزید رکھدا سی و تا دل گلوانے ول کیا ول کتے رکھنے شوق آستے پالنے تے مکھن کھوانے آخ بڑے پیارے لگتے نے توجہ نہیں فرمائی شوق کے کتے شوق دے راکھی دا کتا نبی شریعت جیل گھر کا شوق کا راکی کا کتا جائز کا حرام شوق کے کتے رکھتا سی روک لاؤنڈیا رنڈیاں رکھدی کم سی میرے پا کسین سارے کمہ تو پاک اللہ نے ان پلیتیا اہل بید تو دور کیا ساریا پلیتیازی کھا چھے لڑانے ہری اس ندی کے حوالے دے کرنا وا جانور لڑا زیاتی جانورے تو کٹا ترا یہ سلمی بے زبان دے کسم خدا دی کر کے آجیے ہاں حرام سی یہ حرام کام کرتا سی باندر لڑا میں مٹھا دینا एस सारे पलीत कम यही इधर सन मेरे भा कुसाण का कम इना एक भी नहीं सी میں حیران ہونا وا بے مانگ سکول دیا کتابوں لکھ مارے ہوئے نو زب بڑا کچھ لکھا ہوے یہ بھی لکھے آخیا حضرت مرتے جلا سارے گانے سنتے ہوندے سن فلان کردے ہوندے سن میں آئی مانوے کام یزید میرے پا کسین نبی دبا درمائی ہوں یہ یزید کا کردار فکر سی اے عمل سی اے یزیدیت او حسینیت سی توجہ نہیں فرمائی ہاکم ہاکمت حاکم, حاکم نبی شریت دے مطابق ہوگی وہ حسینیت توجہ نہیں فرمائی نال بول سبھال لا یہ کام نال یزیدیت تعارف کرایا یہ سارے کول تو کم کوئی نہیں نا تے حسینی بیٹھے موڑو آپ تے اللہ کی مہربانی سارے حسینی بیٹھے داڑی آپ نا توجہ نہیں فرمائی دی میں گل کر نہیں سکتا کیونکہ یزیب کی دہڑی ہے سی یزیب کی دہڑی بھی سر تے پگ بھی سی ہاں جی کپڑے ہوں کپڑے بھی سی پینٹ شرٹ کون ہی پہ پینٹ شرٹ ہے ہی کونی تھی توجہ نہیں فرمائی اے عذاب اللہ کا ہونی نادل اے پینٹ شرٹ دا عذاب جہا ہے نا خدا کا اے صرف ہون ڈاگلو یہ پہلا کون ہی تھی ہوندا؟ ایمان ہے تے عذاب نہ ہونجو توبہ توبہ توبہ توبہ میاں نہ ہونجو دے تیلا نراز ہوگئے انہوں آندہ وار پائنٹے بھائی بندہ نہ بان جوگا نہ کھلوڑ جوگا کوئی دعائی خدا دی آکرہ پھرے جی پیشاب بھی کرنا ہوئے کار ہو سکتا کھلوتا ہی ہوتا کھوتے آ کے اونٹ اپنی لتان باہر کلو پینٹ والا کرولہ تو ہوا سے ہے آزاد ہی میں اگلے دن بات بیٹھا تو منڈے پینٹ والے دو تر نال آ کھلوتے میں پتر نراز نا ہویا جی کہ خوشی ناڑ پائی نے یا تو آنوں کسے تاکے ناڑ پو آئی وہ اندے چاچا سندے شوق ناڑ پائی پھر نے میں پتر میں جاٹ جے جا دیسی جے بندہ اینے سوڑے کپڑے کھوتے نچا پو آؤتے وہ کی کرے گا وہ ساکھیا چاچا ہوتے ٹیٹنیاں مارے گا میں مسئیبت کریں انہوں نے پھڑ رہا ہوں پہ میں کیا پو من شاید سمجھ نہیں آتی بھی کھوٹا پریشان ہو سی تو تھی خوش ہوئے پھرتے جی تھی کھوتے بولیا باہر خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے اصل گل ای سی اکل جو کتھی سانوں ہوں پتا ہی کوئی نی سویں ہوتا ہے دکھ ہے توجہ نہیں فرمائی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 رنڈیا تے, تے آ سارا کام رچ کتوں کے دنگل تے جانور لڑا میلے ٹھلے اپنے کول تو کوئی نہیں نا اے؟ اے؟ یار کی پین دو کتنے نکل آئے گل کرنے والی اللہ دی میر کی مہربانی مسلمان حسینی ہوں کہ جدیدی ہاں بولو تو سی حسینی ہاں پھر یہ کام سڈے ہے ہی نہیں ایوٹھا بولتے جی بولیا اگا ٹو راؤ اسے جزیدی اندر تعارف کرایا ہوئے حال وی بنا ہونی ہے جتنے مڑ یزید بھی لکے گا یزید بھی نکرے چاخ گا تو با میرے بلاوا نے کوئی او کی او کی وہ یدیت توجہ نہیں فرمائی سن یزیدیت مردا باد ہو گئی لیکن اب یہودیت زندہ باد ہے ہوں یہودیت کی ہے سناوا سن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 کم اپنی حکومت چ خدا رسول قرآن دین نہ دی کوئی شہ مننے ہی نا کہ خدا بھی کوئی ہے رسول بھی کوئی ہے نبی بھی کوئی ہے نہ حکومت پوری دی پوری شیطان دیتا بے دے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 توجہ نہیں کیتی میری گلتے میری گل پھر نہیں توجہ ہوئی جزید ٹر گیات نا پیا مردہ باد لیکن یہودیت ہر گھر میں زندہ باد ہے ہر گھر یہودیت زندہ باد ہے میں پوچھنا پوری دنیا کوئی ملک یہو جا لے سکنا نام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 قران دا پڑھیا شیر ربانی ورگا اللہ دا کامل ولی ہووے لیکن سکول نہیں پڑھیا تو چپڑا سی نہیں لگ سکتا لگ سکتا یہ مطلب قرآن دی نگاہ ردی ہے اتنا بیکار ہے کہ اس کے اہلیت کیا چپڑا سی بنا نہیں ہوں ہے مسلمان اپنے آپ کہ اپنی قرآن کتاب نا اہل سمجھ دے. حکومت دین کے تصور تو ایک پاس ہے. تصور تک نہیں دین دی دیو پابندی ہے ایمان نل دسو جہے ملازم ہیں گورنمنٹ تے انہا نالگال کروے قرآن دے قانون دی تو انہاں دے مولی جی اسا آڈر دے پاباندہ کیا انہاں دے آڈر دے پاباندہ تو جے انہاں دے تصور چے رسول اللہ دے قرآن وی ہوئے تو انہاں نو تے آکھنا سی اسی آڈر دے پاباندہ نہیں محمد مصطفیٰ دے قرآن دے پاباندہ مارے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 شیطان شیتان گل ہر بازار دھرتی کب رب دی گل صرف مسیح دکان شیطان گھر شیطان بازار چی وچ بھی شیطان کوٹ چی شیطان ہر پاس شیتان تب کتنے ہوے تے معلوم ہویا مر میں جی گل کیتی بیٹھا واقعی وہی نکلی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 دین نام کی کوئی شہس میں داخل نہیں ہو سکتی تعلیم پڑھو تو بےدی ہوان چلاؤ تے غیرت اور ہوا تو خالی ہونا ہو مرد دے نال کٹھے تے رن جہاز عورت فون کانا لاؤ تے, حیلو. تے اگو مسلمان کی دھی بولے آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے کہ میں ہے یہ یزیدی یا یہودی کیونکہ یزید اپنی دھی بہن اجن نہیں رول سکیا دیاں رنڈیاں باہر یعنی کافران دیاں رنڈیاں رکھتا سی لیکن اپنی عزت انج نہیں رول سکیا نہ اے سوچ رکھتا ترقی ہوں پوچھو فون دی باجی بازی دی پھر ہندو ملا نمبر تے مسلمان دی دھینوں بھی آخری ہے آپ کے مطلوبہ سب نمبر کی سہولت موجود رہیں گا سکھ ملا نمبر تے ساری دھی کا نمبر فٹ مل جاتا ہے اگر کافر ملاوے چوڑا ملاوے یہودی ملاوے شریف ملاوے کبھی ملاوے ہر ایک داری بیٹی کا دا نمبر مل جاوے وہ بیٹی مشترکہ آتی ہے نا توجہ نہیں فرمائی ہاں غیرت مند نے انہوں دھی مشترکہ دیا نے اس تا دیا نے بتا پیانا ساڈی بیٹی نمبر ملاوے پوچھو کی ترقی ہو گئی مالی جی جی نہیں بولے گی مڑ ترقی کی ہوگی میں ہو آراد باجی دا نمبر ہندو نال جو نہ ملے تو ترقی نہیں ہو سکتی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 خبر دے تو مسلے بھی خبر تھی دھی جیڑی عورت بانگ نہیں سی پڑ سکتی سیانے اندلے ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے ہر ردی شہ کو باہر نکالا جاتا ہے او ردی ہے گوبر او کیا ہوتا روڑی تے سونا قیمتی وہ پیا کپڑے کپڑا فیر کپڑے کپڑا فیر کپڑے پیٹی پیٹی پیٹی پیٹی اگے کلاشن کو جت باہر پیا منجی ڈال بازار کھڑکا ہوئے ماشا جہی تبج نہیں فرمائی پیٹیا کلاشن کوف رکھی تے کوئی تین نہیں سختی کیوں کی تی ہے سختی جس عورت نے بختہ علی نے یہ ہوئی سونا پاونا ہے وہ چھپاو ن سختی آنا ہے توجہ نہیں وہ جی پاؤنا نہ ایال ہے جن پاؤنا ہے ان کا خیال ہوں میں پوچھنا سونا قیمتی ہے چھپانا پیا کہ نہیں تے گوبر کتے رکھ رکھتے ہو روڑی تے تعلوم یا قیمتی شاید لکائی جاندی ہے ردی شاید بار سٹی جاندی ہے نگی کی جی سکول یہودیت یہودیتیں یہ آدھا ہے عورت باہر اسلام آخ داوے چھپ جاوے سید خاتون جنت وانگو حسن حسین بھی اما وگوں سڑک پور تاجدار دی اما وانگو, تاج وانگو اے لک جاوے جنا لکے عزت پاوے گی بولیا معلوم ہویا یہودیاں نے اپنی یہودیت سکول چیت نقام گوبر دے اسلام سونے تو بھی ود دتا سونے <سؤال> قسم خدا دیکھا ماں سونے تو بھی ود مول تھی بہن کیوں سونا بک جاتا ہے لیکن عزت نہیں وک سکتی ویک سکتی ہو بولو بولو بولو <سؤال> سونا وکد پام لکایا جاتا ہے پھر بھی بک جا ہے عزت ایسی چیز ہے وکتی نہیں حکم ویچن والے <سؤال> آخیا جات ویچ سونے دلہا نہیں آخر جات آخیا جا اور نبی شریت آخری جی لٹڑ آ گیا عزت جان دے دے مرے گا تو شہید ہوئے گا جڑی فرمائی جو فرمائی آخ آ سبھا نلہ اور میں ہو مثال تن دینا سمجھاؤ دی خاطر پمپ تے جاؤ نا لکھا کھڑاؤں گا نو سموکنگ سگرٹ نوشی منع ہے میں پوچھا کیوں کہن لگے پٹرول کدھر اگ نہ لگ جاوے میں کہل مٹرول پیا ٹینکی ہے ٹینکی پی زمین زمین دے فرش جڑیا مڑ نہیں آن دیں اگ ن کدر سڑ نہ جائے گل سگریٹ تو ڈگتا ہی اسلے جسل پہلو تھلے بجے جا زمین لے نہیں سکول تو ہے اور جب تک مردوں کے شانہ بشانہ نہ چلے ان چر ترقی نہیں ہونی جن چر موڈے موڈا رلا کے نہ چلن میں خیا مو پٹرول کی این حفاظت کہنے لگے اتے پمپ سڑ جائے گا میں کھیل بد ہوں جدو غیر عورت غیر مرد کٹے ہوتے نے پھر پورا خاندان سڑ جائی پورا جا سڑ جا میرا نبی شریت آخ دیئے عورت بانگ نہ پڑے چھپاؤ عورت حج جاوے اچھی اچی, اچی لبیک نہ آخ بار گاہ رب دی مالا کی موں میں منہ آخے لبیک مرد اچی اچی آخ لبیک لا مبیک توجہ نہیں فرمائی اور یزید نظریہ نہیں سر رکھنا یزیدیت وہ تھی کہ برا تھا لیکن یہ بے گیرتی ترقی نہیں آخدا یہ یہودیت ہے وہ آدھے ترقی ہونا چر نہیں ہونی ہوں ابا لاہور ستا ہوں یا مسیح تے نماز پہ پڑھتا ہوں تو دھی ڈرائیور بس سے بہ کے ملتان جاس آدی ابے نچھو ابا تجدے کرنا تو سجدے کر دھی وہ آ یہ میرا مذہب ہے. او میری ترقی نہیں بول ہےسم خ نہ منڈی تے یہودی آدر دھی بھین اج ویچو اج رولو لو دفتر سو ایک دفتر والا چے تو ان چن سو بات اگلا چ دے تو انہوں چھو کی جی ملازمت لگی ہوئی ہے ورنہ مرادہ ملازمت نہیں ہے تو عزت فروشی ہے تفجیو نہیں فرمائی پیر وارشاہ فرماؤں دار کنجر سوئی جو غیر تو دا جو جر سوئی جو غیر تو بانج ہوڑ جابڑا بنا اشنا بازی زبان توجہ لڑ بولو سبح اللہ اے حسینیت سن رہے ہیں تو یہودیت پہ سننا ہے حسینیت ہے یہودیت ہے بےغیرتی نالجنا ترقی میں مڑا نہ دلیا دیا تر ونکیاں نے ایک ہوں دلہ ایک ہوں خردلہ ایک ہوں دگڑا یہ تر ونکیاں نے دلہا ہوں جہا نو حرام سمجھ کے کرے تے خردلہ ہوں جڑا نو جائز سمجھ کے کرے تے دگر دگڑا ہوں جڑا تھڈو ترقی سمجھ کے کرے آخر ترقی ہو گئی ہے تو پیر میاں محمد بخش بولیا سنا سنا میاں صاحب بے غیرت دی آلہ! یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے دنگا بےغیرت دیار چنگا بے شرمی دے یار مرغے لالو یہ ساگ سرو دا جنگا جب قبضہ قدرت تج میری جان ہے سن بزرگ بزرگ ایک گل ہے وہ فرمانے جب مسیح آ جیتی کتنے رکھتے ہو پیے آ پہ نے جی اگے پی ہے कई बेली तेंज ने, जुत्ती अगे रख के एक निगाह जुतीक सजने वाली थां रुपए की जुती पंजी रुपए टी भरी ओ पाई सोफती पंजी रुपए की हो गए आपका मोल करो कि हो गए पंजी रुपए की जुती مسجد خانے خدا اچھ اگے پیے ایک نگاہ تے, تے ایک سجدے والی تے میں آخیا تھوڑا بیڑا, بیڑا گھر کرے رب ہو اور تے جواب جاب کوئی مینو تو گل سمجھاؤ پنجی روپئے کی جتی رکھنی پی بہن سکول دفتر فیکٹری توجہ دھی بہن عزت دا مل زیادہ ہے یا جتی سچ بولیا جی عزت کا تو جتی کا ایسا خیال رکھنا عزت دا کوئی نہیں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 میں عورت آخلا وہ اپنے پیو نو سجدے دا کیوں, کیوں فرمایا اس واسطے کہ عزت بچن دا سبب اے بنتا ہے توجہ فرمائی بچاؤ سبب بنتا ہے نبی اس واسطے ایدہ احسان مرد کا عورت رکھا ہے ہزور تک بی, بی آئی ہے ارد کردی ہے یا رسول اللہ مرد دا عورت کی حق کے میں نکاح کرنا مجھے پہلو دسو تا کہ پورے کرا میرے آقا نے فرمایا اگر مرد دے سارے جسم تے پھوڑے نکلے ہوں ماں. عورت اپنی زبان نال صاف کرے حق پھر بھی ادا نہ ہوگا توجہ سہودیت دے مت جو لگ گیا ہوں رنگ جان دیا ہی نہیں ایمان نال جی ہالے کوئی دیسی عورت بی بیبی جٹ دیسی بی بی تے کوئی شرم ہیا رکھ لیں مرد دا جہی چوکی پار جاوے نا ترقی کر جائے مڑ مار کو گال کرے تو اگوچارے دیا لمبن پہ بھی کدھر پنپی نہ سیرے چاہا جی تم جتمند بیٹھے نا سیاب بی بی مڑ بھی خیال رکھدیا نی ڈیفینس تو ادے ٹوڑ جائے نا ترقی والے پاسے وہ بھائی خدا دی بکرا بکری اگو تو لے لا دے گا بیگم دیکھے نا بیگم ٹی وی چ نہیں ہال وی ٹیویا ہال ویکھا کرو یہ کہ معاشرے پورے کو بلا دو عورت رول جائے کتی کھوتی وانگو مسلمان دھی یو سوچیا ساڈی رتیاں واگو انہ دی, دی بوے خاتون جنت وانگو گھر دی شہزادی بن کے پتر جمے حسین ونگے سڈیا جمن بس در بےغیرت کمی ہے او جمن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 بھی نمبر قرآن آخو قرآن دو چار سورتوںختی کرو نہ کرو ٹھیک ہے نا مراد یہ دس ایک مٹکا جو پیشاب تے ہو گلاس ہوں پا دھا د کر کے اسلامتلان پرانی لگی آ جے نکلتے ہیں وہ اسلام دے دشمن ہوتے ہیں توجہ نہیں فرنا اسلامیات رکھی ہوئی یہودی پر اسلام ایک تھان سے بھی نہیں رکھ نہیں توجہ کی افغانستان تے تی لاکھ مار جرم سی تمجھنا اتے اسامہ لکایا اسامہ دہشت گرد سیٹان لکیا بمب مارے تی لاک بندہ مار گیا تی لاک افغانستان کے مسجد وکری شہید قرآن لکھا سار گئے توجہ اسامے کی گل سی بے وقوفا اسامے کی گل نہیں سی جی اسامے کی گل سی اسامے نکاونا جب جرم ہے تو الاف حسین ایم کیو ایم کا کراچی آم کیو ایم کا سوا لاک بندہ مرایا ہے سو لکھ مسلمان مرایا کتنے بیٹھا ہے؟ سلمان روشنی نبی پاک نو گا کھڈن والا کتنے بیٹھا ہے برطانیہ جہا نبی گستاخی کرے وہ بھی برطانیہ جہرا مسلمان سے بمب مارے وہ بھی برطانیہ ہر کسی نواہ اتنے ملے ان کسی نہیں آخیا دہشت گردوں اڈے دتی کھڑے دہشت گردوں نے جگہ دیتی کھڑا ہے تو مڑ سمجھ لے گل یہ نہیں سارا چھٹا پیا گل سی اتنے نبی دا دین دا قانون کیوں کھلوتا نہیں کیوں کی سبق پڑھی کڑا دہشت گرد ماحول بھی رہے ہاں قسم خدا کی کر کے آنا میں اگلے دن باس بہن لگا اسلام آباد थले उतरिया नमाल पढ़ने वापस आया तो दो बैठे दौड़ मुच डे मैनू आते अर गए सी गले उतर गए सर मौली हो रही थले उतर गए हैं बैग छड़ गए ने बैग छड़ गए कितने बहुम हो कसम खुदा दी पर पता नहीं सी मौलवी कहड़ा मैं ख्या पुत्र आ गया कब्जे अन्ना की मंगे दो अखी تو بول پیا تو ہر جان چڑا چی میں مولوی بیک بارے شک مت تے انگریز دے بارے پک کے مار پھر جو نہیں میں مولوی دا بیک ویک کے تھلے گیا کے جی بار درد تیتی لکھ دم ہزار کئی بھی ہزار تھلے انسانیت جانور ہر شار دے بے گہرا تو وہ تیر بچے نو تعلیم دے اس طرح دے خرچے لائی تھے وہ بس آلوٹ مارے اٹھ کے مولوی شک تفر ڈرا ہوں میم دس تیو مولوی شاکر خوف ہے یا مولوی دیوف ہے جدو قسم خدا کی میں گل کی کم تو مڑ وڑے سیٹ میں دس جڑی کمپ جاننا کھتوں تو رن آ جڑی کمپے میں کیا اوے بمبے سن جرنل زیادہ دور میں خود متاثرین چرانا اتے سڈا نقصان ہے سڈے بھی مرے سن میں کے سی کہ فوج فوج مرائے سن وہ بم زیاں مرائے سن جان کے پھٹائے سن میں کیا جان کے فٹایا کہا میں کیا اویلی پک کے نہ کہا میں سامنے دی گل سی اسامے نکاونا میں تے الطاف حسین ایم کو ایم کا کراچی آم کو ایم کا سوا لاک بندہ مرایا ہے سو لاکھ مسلمان مرایا ہے کتے بیٹھا سلمان رشدی نبی پاک نالا کھڈن والا کتنے بیٹھا برطانیہ جیڑا نبی گستاخی کرے وہ بھی برطانیہ جیڑا مسلمان پہ بمب مارے وہ بھی برطانیہ ہر کسی نیت ملے ان کسے نہیں آ دہشت اڈے دتی کھڑا دہشت گردوں نے جگہ دیتی کھڑا ہے تو مجھ لے گل یہ نہیں سامنا چھوٹا پہ گل یہ اتنے نبی دا دین کا قانون کیوں کھلوتا تبج نہیں کی تب کی سبق پڑی کھڑا دہشت گرد ماحول بھی رہے ہاں قسم خدا دی کر کے آنا मैं अगले दिन बस च बहन लगा इस्लामाबाद दो थले उतर नमाल पढ़ने वापस आया तो दो बैठे तन बच्चे मुच डे मैनू आंदे असी, ते गया सा। असी गड़ी तो डर गए सर असी गले उतर गए सर मौली होली थले उतर गए ने बैक छड़ गए बैक छड़ गए ने किरे बहुम हो कसम खुदा दी पर पता नहीं सी मौलवी कड़ा मैं ख्या पुत्र आ गया कब्जे ان آکی منگے دو اکھیں تو بول پی تے ہن جان چھڑا گا دچاس آویں گی میں کہ قبلہ مولوی دے بیک دے بارے شک کے مت بہم ہوے تے انگریز دے بارے تے پاک کے ماردا پھردا ہے تو جنو کیسی میں مولوی دا بیک ویک کے تھلے اتر گیا جی چک کے تے یہودی بار دی تی لکھ دے. مار دے. کئی ویوی ہزار کئی بھی ہزار پاؤنڈ دے تھلے انسانیت جانور ہر شاڑ دے, دے بے غیرہ تو اور تیر بچے نو تعلیم دا استاد دے. دے خرچے درچے لے وہ بس چاہے سلوٹ مارے اٹھ کے مولوی شک تافر پک لگا کڑا ڈلہ ہوں مینو دس تین مولوی شک خوف یا مولوی دین تو خوف جدو قسم خدا کی میں گل کی تو کم توڑا مڑ مڑے سیٹ میں دس جڑی کمپ جاننا کھوں راجی کمپے میں کیا اوے بمب پھٹے سن جرنل دور میں خود متاثرین چاہانا اتے سڈا نقصان ہے سڈے بھی مرے سن میں کے او کہے سی؟ فوج فوج مرائے سن بم زیاں مرائے سن جان کے پھٹائے سن میں کہ جان کے فٹایا کہ میں کیا اوے تو مڑ پک کے نہ मैं हूं तेरा मैं पूछा पुत्र कित्या तू आखेंगे स्कूल चा क्यों आखे फौज भर्ती तो हो जाए मैं जिथे पक्के भी हजार बंदा मरिया बमां आपने भर्ती कराने मौलवी बैक तो नसना जवाब दो मैं मैं जट ज मौलवी बैठा जे मैं अल्लाह जी मेहरबान कोई सकूल दिलानत नहीं रखी لیکن نبی سرورد جوڑے مبارک ددکا کیونکہ ہمیں پتا ہے عقل ملتی ہے تو مستفا کے دربار سے ملتی ہے قسم خدا یہودی ہی ساری مسلمان دے وچ غیرت شرم ہیا مک جائے حکومت متلق لان کفر دے قانون نال چلے تہذیب فکر و عمل سارا یہودیت ہوے نہ حرام نہ حلال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 اللہ دی بارگاہ ہیا بار, گا, حیاء دی بار اے دا ہیا ویکھنا اے جاؤ سجدے کردے نا اس لیے ویخیا کرو جب سجدہ کردے نا پینٹ والا اسلے مگرو ویکھیا کرو حال کی ہو جائے میں کیا زالے ما اس تے ماں اس تے حال ماں تیو کھلے سامنے ہوئے نا تو بھی چوک کے مارن بئی کی پر اگو ماں پہ بھی بیٹھے نے ڈیڈی کوئی ابا ہو شرم آئے گا رات آئے وہ بیٹھے اباڈی اما لیڈی نسل ٹیڈی کپڑے پاؤں ریڈی ہوں بندہ لے سید ندیم شاہ کہتے ہیں کہ ٹی وی ڈش کیبل کمپیوٹر کے ذریعے ہم غیر مسلم کو مسلمان بنا سکتے ہیں اچھا جدو ٹی وی ڈش مسلمان کر لگیا نا آپ ہی کون ہی رہے ایبان نا آپ ہی مسلمان کون ہی رہے جی ڈش ٹی وی کے بل نہ مسلمان ہو رہا ہے نا تو اندر کافی چنے مول ہاں جی کی بلا مسلمان شیر ربانی ورگے کرتے ہیں ہاں تیرے میرے ورگے بند مسلمان کرتے ہیں سب آپ بھائی مان اصل خود دین کے دشمن کاتل بن گیا اتنے شہر بانی سن نال انگریز شکار کردہ پھرد دور بین لئی فرد میاں صاحب قبرستان بیٹھے ہوں سن اللہ اللہ کردے سن آ گیا چھیڑن دی کی خاطر اگریز آدھا ان میاں صاحب دے کول بہ کے بہ کے تے چھیڑ لگ پیا میاں صاحب اندال ترجمان سے اگریز میاں صاحب فرما نے وہ دوربی چکی پھردا نا میاں صاحب فرما کی پھر کینا ہے اس ہے اے, اے میری دوربی دور کی دور شاب خاندی آپ نے فرمایا بڑی چنگی ہے ایک سا بھی دوربین اس آخر وہ کہڑی آپ نے فرمایا سا دوربی آدھی لندن مہاماری پی تو چھتی اپن وہ اگریز حیران ہوا بھائی بابا قبرستان مٹی تے بیٹھا ہے پر نو پتا ہے سی بھائی مان اگریز جانتے ہیں بھی درویش لوگ گل بڑی خری کرتے وہ نسیا ہوٹل جیتے ٹھہریا سن لاہور اتے آیا تو لوگ کی پچے پھر آگے فون آئے تیری ماں مر گئی اسا کہ کڑمی ہو بہادر ویکا ماں پہلو اس بابے نوجاب ملا جا بیٹھا لندن پگلش نہیں تھی پڑے سکول میاں صاحب زبردست خلاف سن میاں صاحب آدھے میا آدھے آن دے لی تعلیم مت پڑو اپنی تعلیم پڑھو خطبہ شیر ربا کتاب اٹھاؤ میاں صاحب دیا تکری چھپیاں میرے کو پہا میاں صاحب فرما دے سن جدوں سکول آئے نیا تب اٹھ گیا میاں صاحب فرما سکول آیا تو اٹھ گیا آئے ایک آیا مولوی کہیں لگا مولوی میاں صاحب دعا فرماؤ دعا فرمایا کا میں مولوی فاضل کیا لگ جرمایا سی بنائی میں ملازمت کرنی جدوان ہوگا کپڑے پاوے گا اپنا بڑ جگو بھی نہیں عیسائی تین پتا ہے وہ جد اگریز آیا نا تو کہ لگا میاں صاحب میں کلما تپڑا ہو بولیا ان پڑھائے دنیا مسلمان کی تھی دے سکول کھلے نے مسلمان ہونے بند تو کافر ہونے شروع ہوں حاکم نہیں اگلے دن وڈی آخیا اس آخیا جو نکرو میں عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا آ کرے ہوں جو مسلمان کرن گے کڈا پاکا مسلمان جوڑی کی توڑکی جی دے پکے مسلمان اس جی آخ بہی بابا ساری باجی ننگی راسی تسا اکان چاہو پر میں آخر جی تسا کتی کتا بان کے واؤ اچھا کتی کتے تو اکھان پھیر لیا تو, تو بھی پھیر لوگ توجہ نہیں فرنا اور سید ندیم شاہ بس صدکے و وسیادہ جے سیدے ہو جہاں ورنا تے انہاں دا پانی تے سانو بند کرنا چاہی دا جی سیدے آ لے ہو ورنا تے پانی بند کر کے مارو اے سید یزید والا بنا مراداں وے نہ پی یزیدے ہوئی گانے واجے تے ہوئی رنڈیاں ایو رکھدا ہوندا سی تے تو کیبل تے ننگے ڈانس نہ مراداں تے سیدہ نے اساں مسلمان کران گے مسلمان نہیں ہوندے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 میں زبان کوئی ارد نہیں آتا نہیں میں کیا سن میں تے لڑن لڑتا زبان چ کوئی حرض نہیں میں اربی بولی کیوں بھائی میں کیا قرآن چار تے خنزیر دا ذکر آیا چار تھا मैं कुरान दा ते सैट कीता है, <laughs> का लफज तेरे तैट किया तू हाले भी खुश नहीं होना पुत्र हम दस अरबी क्डो गाल ना मुरादा ओ लड़ना पैं हरा में ते तेन पता नहीं सारी बेगैरती कुफर उर्दू च इंग्लिश स्कूल पढ़ाया सिखाया जाए तो तू आज नहीं آد کے صرف اور صرف گندی دیکھ چاول چکھانا پیا گی دگد چاول مطالعہ پاکستان برائے انٹرمیڈیٹ کلاسز و بارہویں کے لیے انیس سو پچاسی تو پہ چل دیئے انیس سو پچاسی تو سفر نمبر ستانوے کہ آ لکھیا کھڑا جے انسانی کلچر کا آغاز یہ سونے کے برتن میں دتی ہے نہ مطالعہ پاکستان ہے کہ ویچ مطالعہ کیویں پہ ہندا ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا اور نہ صرف مال بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرنا جانتا تھا بلکہ ان ضروریات کی بارے تکمیل کا انداز بھی غیر زبانہ تھا انسان ابتدا حضرت آدم سن کے نہیں ہوئے پہلا شروع ابتدا دا انسان کون ہے وہ اللہ دے نبی سن کے نہیں بولو وہ اللہ دے نبی سن ان دے پتر بھی اللہ دے نبی سن اما ہوا ساری اما اللہ کی ولی سی کہ نہیں ہے جانور واگ زندگی گزارتے سن وہ ڈنگر وغیرہ سن تو جہاں آخ نبی ڈنگر واگوں زندگی گزارتے سن وہ کافر اے یا مسلمان ہے؟ اے یزیدیت نہیں یزید نبیا نو لفظ بھی کہہ سکتا سکون یہ تو آج روپے بہت بھائی نبیا ناخ جانور وگوں زندگی گزار دے سن انہوں دے کول اے سین سال اسباب نہیں سن تا تک وہ جانور سن ہوں میں پوچھنا جہا نبیا جانور سمجھے وہ تیرے نزدیک کافر کا فر مسلمان کافر سڈے گھی پوتر سکول مڑ کی لین ج एवं दो सौ रुपया बुश पे देना अजो दौरे सका भाज रूपया दे के राजी नहीं हर बंद की कोशिश है मैं दूजे की जेब वड लवा भरा भ्रा की जेब वर्ड न फिर लेकिन बुश आदा है पुत्र थोड़े हो सन खर्चा मेरा हो सी पहली तो लैके बारहवीं तक खर्चे मैं देंगा दो सौ रुपया भी देंगा धी वास्ते अच्छा तीन हो गया साड़ी धी दा मोल वाजी सा बेटी का मोल बोश बधा छोड़ किसी नो ना मैं किसे किसी आखा, यारे दो सौ रुपया अपनी धी न मेरी तरफो चले कोई मोल भी आखे ओने कालाशर कोफ लगी तू मामा लगना है मेरी धी का न्यू लिया तेरा खाना खराब हो मेरी धीन दो सौ दे क्यों, क्यों? تے بوش بھیجا ابا ہے تے اب میریا ترا نے تو دو کی لکھیاں چھ سو پورا کرو اے قسم خدا بھی کر کے آنا رول گیا رل گیا مسلمان قسم خدا بھی کر کے آنا بغیر بمہ تو مر گیا پرلے بم مرے تو شہید تے ہو گئے گناہ جھڑ گئے ایسا مرے بے غیرتی دی موت اے ہو جا مرے نہ ایسرا فیل اٹھا منگے نہ شہادت ملے گی مرانگے تھے حرام موت مرانگے خدا دے بندے آ اے یہودیتیں جو سکولج پیسے کھان دینی دی پتر نہ جان دیں صرف حسینیت اپنا اللہ سونا حضور دے کے سامل دیک بخش آخر دعا ملے گا میریہ کیسٹا پہ ون سونے موضوع نوے ملائے کچھ جدید اسلام کا تعارف ایک خاص موضوع نویں اسلام کا رسالہ ہے میرا دہ روپیے کا رسالہ خود اکرار ایسا اس تعلیم تباہ کرنا مسلمان انگریز جی کی تعلیم بھی ہزار فیس نبی پڑھنے مفتی دے برباد دوست نے اگر مینو دشمن نہیں سمجھے دانا سمجھ دانا دشمن سنا سنا دشمن ہوے بے وقوف دوست چنگا ہوں ہی رچ والی دوستی بندے جو اور دوست درچھ دوست دیکھتا ہزی تو انہیں جنگ مکھی بیٹھتی وہ روک مکیا ہٹا ہے ایک مکھی آ گئی بار بار پہن لگ پی وہ رو گسا آیا مکھی ہٹا مارے لپڑ کٹ کے شار دا دماغ دے بھیجے کے پھیجے کھڑ کے باہر رکھ چکا ہوں اپنے حساب سے دوستی کرنا سر بن گئی دشمنی دوسرے خود فامن گھر دے پیلس میں برباد برباد کرتے ہیں رب دا, حبیب دا عذاب رب دبیف عذاب آداب رب دے گا جب گانے گا میں کہو بھائی مان سکول تے حرام کرو چوبی گھنٹے رب دہرے نالے آ کر دے اسے تعلیم دے تالیم ہوں اگلیاں حبیثے میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب دا اندر کتاب سمای حدیس کی کتاب حضرت مالک اللہ تو نقل فرماس مورا و تا حضرت انس بن مالک حدیش تمان ہے کہ نہیں ہے میں حدیث سے ڈیر لا دیا تاکہ ماسٹرسر ذرا پتا تو لگ جائے جی اور جناب یاد رکھنا سنت اور شرح شریف کی کتابیں لکھے یہ جناب جن نظر پیش ہوں ٹی وی اندر ہی گانے بازے ڈانس پر اور سکولوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ ہر مت ضروریات بھیجوں ہے یہ تو حرام ہونا نکی شریت کے اندر وہ تلا ہے بے غیرت ہے وہ فروا ہے بے یوس ہے وہ بخشش نہیں امام ہلے سنت رسوے شادی کے اندر فرما دے فرمایا شہر دی حرمت قطعی ہے جڑا انکار کرے وہ کافر ہے جڑے فلمی کنجر نے یہاں کے کافر ہوجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ بےمان جو حرامزدگیاں کرتے ہیں آدمی نے اسی عبادت قطع کرنے کرنی اچھی لوگوں دے دل خوش کرنے دل خوش کرنا بڑی بڑی عبادت ہے میں چاہ لالتی عبادت بندہ اللہ کر ولی بنتا ہے اور عبادت وہ او کام ہوتا ہے جڑا مستفا کریم نے کیتا ہے ایمان نال دس نبی کریم یا کسے نبی نے غیر عورت کا منہ چومیا ڈانس کی پھر عبادت کہنے اس کا مقصد یہ نکلا کہ نبی یہ کم کیتے ہیں ایمان نار دس جہا آ کے نبی یہ ہوئے کم کیتے ہیں وہ کافرے کے مسلمان ہے بھائی وجہ کیا ہے قرآن نے فرمایا فرمایا مسلمان اگر تسی کافران کی دا کرو گے کافران کا آخیا مانو گے تسی بھی پکے مشرقو Yo جتے عبد اللہ اپنے باس تو کلفر مانتے ہیں این سا توفی شراب دس بہو کہا دم خاصی را پر کئی لوگ رات گلا گے شراب ہے شراب کے اندر اور جناب ڈھول چمکنے کے گانے صبح بندر شکل بن جان گے ایمان والے میرے اجی کئی کے اندر کئی نیت کی شکل بنا ہے کئی قبر کمر جا نے کئی دتالک آ جب قبر ٹوٹن گے سوز خورے آ جب قبر ٹوٹے گا جی ہلکا کتا ہوں یعنی شکل کئی تھوڑیا دی کمر چی ہشر میدان چکل وکل جانی ہے کیوں کہ اندر کا جو سفتوں وہ پھر باہر منہ آ جان گیا سفت ہے نے کتنے والی شکل کتے آ ہے والی بن جان گی ہے کنزیران والی کنزیر پہ غیرت ہوں انہوں اپنی مادی پہ گیرت نہیں آتی جس غیر مرد والے انجا شرم نہیں آتی خنسی کرفت ہوے بندہ خنسی شکل بن جائے گا جب ڈانس بازے ہون گز بازے تو لڑکی ہے جی میں اک دیا فردیاں ٹی وی سمجھ لو بے اہم چ بن جان گے بندر ہو گیا جا بندر کا کام نچنا بندر نہ نچنا خردہ بے گھر یہ دونوں کی شکل وہ نچتے ہون گھر بگایت بھی ہو گئے کیونکہ لوگوں کی پیاں پیڑوں عجیب گل ہے ایک ایک لاکھ روپیہ دے کے سکول ماڈل ہائی سکول کی میں آ جناب کن ماڈل تیار کر دو یہ اچھی ماڈل ہے گیڈی جا پچاسی ماڈل ہے یا نوے ماڈل تیار ہو رہا یا ننانوے ماڈل تیار ہو رہا ہے یہ ماڈل ہو رہا نے بگایتوں د تین خدا دے رسول دے تین خدا دے دین شریف خدا کی قوم دو تے تنو رحم نہیں ہوں دا انج دے تراب عذاب بھیج دے بھی تاکہ دوسرے ڈر جا جان سچ جان اگلی حدیث کبھی حضرت پر میں سب کو آخری زمانے ہس فن کل فل کیل ہلا لے کر جانا اتو پتھر برسنا یا جناب یہ شہد ہے ساقب ہے جی وہ اتو تارے ٹائم لوگ بے بقوب سمجھتے سر اخبار میں فوٹو لےتے سر آ جی بڑے سونی شاہ دیکھو کیگتی ہے بھائی وہ بھائی مانا یہ تو رب دا بھی وہ ہندوستان کے پاس ڈگے نیے جناب یہ سی وہ ڈگتے گئے جسٹ گھر درد گئے اگ لگتی گئی ہے وہ رب دیا فوٹو لے پھرتے اخباروں کو بخری شہاندار قیامت قیامت अखबारे ने उस मां की फोटोग्राफी करनी इधरों लाओ इधरों लाओ सवेरे अखबार में दो क्या मता दे बे मानो कुछ तो हजार श्रम करो उतले पेच के रबान भी ना लिखिया हूं नंगी बुढ़ी भी बैठी जो कमान ऐसे कमान कमीने तस्वीर तस्वीर छापनी वाले मॉल भी पकड़ा गया यानी खबरे दी उन्हें मौल भी पकड़िया गया लखला ना तो मैं क्या तू आरामी पकड़ी मैं تو کیتی بیٹھا ہے روزانہ اخبار چھاپنا ہیں نوائے وقت یہ نوائے وقت نے یہ ہے دے وقت یہ جا جنگ اخبار یہ خدا رسول اللہ جنگ اے دا کی مطلب ہے خدا رسول اللہ جنگ جہا دن اے یہ ہے رات اے دن نہیں اے یہ ہے رات ایک آداد اخبار کی آزاد وہ ہے ماں پیو تو آزاد شریعت تو آزاد خدا رسول تو آزاد جنا شا فتح ری لانت ویسے چنگے ہونے دے بار سویر میری خبریں کھا لینا چاہیے بچ جاؤ خدا کے آداب کو چی تا دشمن نہیں چی تم رب رسول کی گل سنا کے خدا دے دنیا تے تخرے آداب کو بچا اللہ دے رسول لوگ دشمن سمجھ دے سن پر نبی پاک دشمن نہیں دوستوں تو وقت دوست औखे वेले सारे छे पर कमली वाला काम आग नबी तेनाल अमीर लेना समादी होे पैर के अंदर कंधा बज जाए मैं मुहम्मद को तकलीफ पहुंच दी अगली हदीस सुन यह हदीश आसन की जड़ी पेश की हदीश आसन اگے ترزی حضرت عمران بن حسین تو فی آ رہے لومتے و مس خون و کر دل قیان واج ف شور بل خبور یہ حدیث بھی حسن فرمایا جب جناب آدمی میری خس مس کسم کے آ جان گیا زہر ہو جان گیا شورے بل خبور اگلی حدیث ترم دی میرے باغ نبی نے فرمایا یہ کنبتی خمسا شرا خسلا میری امت جدو پندرہ کام کرے گی اس لیے عذاب خدا دے آ جان گے یا سرخان آنگ گا جناب خس والے گدمی یا شکل بگڑ دے اجی کہ پندرہ چیزاں فرمایا ایک جبت جنگل اور جناب مگنا ما امانت لوگ خرد فرد کر جان گے امانت کی پرواہ نہیں کریں گے واپس اپنا سمجھ کے پی جان گے وہ زکات مغر اور جکات نو چٹی سمجھ گئے جی میں کوئی بوجھ پی جانا ہے حالانکہ میرے نبی پال نے فرمایا ہے بلکہ فرما یور پیسا کار فرمایا صدقہ کا نکلے گا رب اس مال بدا دے گا سود والے مال ماہک عذاب ہوتا ہے وہ رب مٹا کے رکھ چکتا ہے ویٹے تاج کمپنی والے تو فائنانس والوں سوت خور سر رب نے کی اثر کیتا ہے لیکن جہاں دکات سے سڑکیں دے وے رب دا حصہ بچوں کدے اس مال رب ودا چڑتا ہے کر دا, ہے؟ دا, ہے؟ ایک دا, دا پتا کوئی نہیں اشرد فصل جیڑی نکلتی ہے نا باپ سبزی سیر ہوے تو پہنیں سیرے ہوئے ہای ایک من جلی سبزی نکلے چاول نکلے ہجی جناب کڑک نکلے جی بھی فصل نکلے ہر ایک در دسواں حصہ رب دار نو حصے تیرے کلو مار ہارا فی حال اشر حضور نے فرمایا ہر زمین دی پیداوار دسواں حصہ رب دسل چاہتا ہے دسواں حصہ رب نام کا کر دیا گا دس حصے کر لے ایک حصہ رب دام کے نو حصے تڑے نہیں جا کی خیال ہے سی ایک بھی راب نو دے کے راضی نہیں تو رب نے سارا کوئی سان کھڑا ہے کی خیال ہے سبحان اللہ سر آؤ جناب جیتری دسو ایسے میرے دے چڑو اصل وہ بھی دیکھی میں فرمایا جناب آ جڑوں جاؤ جاتا بندہ اپنی گھر والی کا آخر گا وکا अपनी मां की ना फरमानी करेगा व पर्रा सदी करेगा वाह हो अपने पापी करेगा पाप ने बजाय अच्छा बोलने की बजाय पापार बोलण की बजाय पाप की ताजीम कर बजाए पाप की तौहीन करेगा आज घर की गल मनेगा आप मां की जनाब ना फरमानी करेगा फरमाया वार्ता फातिल असवा तो फिल्म सा मस्जिद लोगी शोर पावगे उची उची बोलणगे है जी जिमें किसी डेरे दे बोली है बोलद उन्होंने शर्म नहीं आनी है जी आज राेरे कमनी वाले देख हजूर दस्ते डर एक दूसरे के कन का के गल कर रहे सन अच्छा यह दसो बादशाह बता डा तो उची बोलना क्या होली बोलता افسوس ہے یار بادشاہ دا کا کر نی بادشاہ پھر اچھی بولنا دنیا دیا گلیں کرنی کملی والے نے فرمایا چاہے دنیا کی گل بھی ہوگی نایا جاندھی ہے جیسے اگ لگا جاتی یہ جگہ ابھی بننے نا تو شروع ہو جانے جی وہ فلانی دکان تو فلانا کام تو فلانا کام چشتی صاحب دا فلانے صاحب سے یہ صاحب سے وہ صاحب اے اصل سڈیاں نیکی ایک تو نہیں تو جی کوئی پو کھل کے ہو جائے وہ بھی جد کر پہ فرمایا جناب کا نظر ملکا میں اردل قوم کا وڈیرا قوم کا رضیل بدترین بندہ گا شرافت نہیں ہونی خدا دا خوف نہیں ہونا قوم دا وڈیرا بن بیٹھے گا باو کرے بندے دے شر دے وجہ ادب کریتی جائے گی رو مسلح ریشم کے کپڑے لوگ پاؤنگ گے تو دل کہنا پوا دار واجے بنایا جان گے ان بجایا جائے گا ملو ہلانا دل آخری جناب آن والے لوگ پچھلے گالا دینگے نو لانتا کرنگے دے صحابہ نو تبرے کر گزاری جانوروں والی زندگی گزاری اصل انسانوں والی, والی ترقی کر گیا ابھی اندر جناب الفعل بول کے پچھلے اگلے گزریا لانت کر پل فرمایا یہ کام پندرہ انتظار کرنا ہاں ادابے کتاب کا نارنگ منڈی دے اندر آیا سی چھتان بھی اڑا کے لے گیا سی وہ حضور دے امتی نے کلمہ پڑن والے نے اور فرمایا کہ کس تھا بلکہ تیری پنڈی کئی وارا غرق ہوئی ہے کیوں جی یہ ہوئی ہے نہیں بھی تو مسلمان سن میرے پاگ رسول کا فرمان سچا ہوا اللہ کا نام ذکر کرنے مالم یوز کر اسم اللہ کالجالی شراب شیتان کہہ لگا یا اللہ میرے واسطے کوئی پیمن دی شہ بنا فرمایا کالا کلا مسکرے مو ہر نشے والی شاید ہر نشے, نشے والی شراب او تیری شراب ہے مشروب ہے پانی تو تیونا کالجالی محض شیتان نے یا اللہ میرا بانگا بھی دس کہڑا ہے چڑا میری ادان پڑے میری بانگ پڑن والا بھی کوئی ہے تیری بانگ دسبا میں اللہ اکبر نتی جی یا اللہ کوئی میری بانگ بھی ہوئے گی فرمایا شیخ رب کریم نے شانو کال مزام فرمایا ساز واجے تیری بانگ نے ساز واجے کی نے شیطان دی بانگ نے جی دی دکان دے جانے پہ اور سمجھو شیطان بانگا رکھا ہے اور شیطان دا بانگا رکھا ہے وہ ترخواہ دیا ہے اس ترخواہ او بانگا پڑوتا جے جی جاوے گا او شیطان دی نماز پڑھن جا رہا ہے جڑا جی اللہ اکبر سن کے رب دی بانگ سن کے گا اور رب ل جالی موزن کہن لگا شیطان میرا موزن دس یعمایا مدعی قرآن شیر پہ شیر تیرا قرآن ہے پیڑے شیر تیرا قرآن ہے جنا دناب ہے جی گلیز گلان گانے بازے والے شیر جہے کنجر گانے پیڑیاں گلان جنہ میں ہوں شیر تیرا قرآن ہے کتاب میری کتاب بھی دس گیڑی ہے جسم دے اندر جسم سوئیاں لکھا, لکھا چمڑا گدا کے وچ نیل برا کے ہاں جی جا لکھتے ہیں یہ وشمی چمڑا گدا کہ یہ گوڈنا جہا چمڑے کا ہے یہ کتاب جڑا یہ والا ہے وہ شطان کی کتاب لکھتا ہے کتاب لکھ رہی yeah, yeah, yeah. بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب روڈوں کے اتنے وہ جناب آتے ہیں گداؤ ہاں جی کئی ہاتھوں کے گدائے ہوں نے کئی بازو نیل پھر چڑتے ہیں کئی نام لکھا چڑھتے ہیں یہ حرام کبھی گنا ہے یہ شیتان کی کتاب ہے شیتان کی کتاب ان لکھی ہے شیتان رب کے آخیا یار لا میری کتاب دس کہڑی فرمایا لوش کالا جالی ہدیساں شیطان کہن لگا یا اللہ میری گل میریا باتاں کہڑیا فرمایا جھوٹ والیا کالا جالی یا اللہ میرا قاصد کہڑا ہے وہ قاصد میرا دس فرمایا ہلکا تو نجومی تیرے قاصد نے کون ہے یہ جناب آمل نجومی بابا ہے بنگالی بابا ہے سور بابا ہے کتا بابا खरे बाबे निकलाए ने यह जादूगर जिन्हें लगे फिर देनी। शैतान दे शैतान देनाब शैतान देना हजूर दरीयत अंदर वन मार के सुट दिता जाता है जरा बेईमान है हाजी ससा नूह झगड़े करा छड़ है हाजी रिश्तेदारों वापस के अंदर लड़ा छड़ जरा सही बंदा होगा जब वो कोई दुखिया आएगा جناب جا ربنی بار توبہ کر معافی مانگی تینو اللہ تعالی معافی عطا فرماوے جہاں جھوٹا بھائی ماں نے تینو تین پہ گئے تینو جادو پہ گیا ہے وہ وسوسے بس پہ جان گے وہ کدی سس سمجھے گا کدی نو والوں سمجھے گا کدی کس رشتہ دار وجہ بدگمانی آ کے لڑائی جھگڑا پہ جائے گھر دن فساد پہ جائے گا اور فرما کالا جالی مسایا کالا آخری گل شاطان کی تھی میرے جال دس گیڑے جہ جال میں پساو مردہ تیریا فرمایا نسا عورت جال کی نے عورتان تیریا جال نے دے نال فساوے گا دیکھیے جناب اگریزوں نے بائیمانہ نے ای دتا ہے دے سکولاں کے جی روڈاں روڈوں جناب عورت ہی بازار جی ٹی وی ہر کسی شہری مشہوری واسطے عورت پیش ہو رہی اپنا حسن و جمال پیش کر رہی ہے جی کیوں اس واسطے شیطان کا ہے یہ شیتان مردوت کے جال نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو سخت ترین فتنہ میری امت واسطے برباد ہوئے سنتوں کا جب بازار کی سیلت نہ بنے جدو جناب کھیل <سؤال> تماشے شریق نہ ہوئے جدو کرکٹ نہ کھیلے گھر چیٹ کے بیمت زہران کا نملہ پیش کرے اسے فتنے نہیں جنت کا سامان جاتی और फरमा अगली हदीस पेश कर रहे हैं سر محدث سلم بن عبداللہ سلامی اپنی دی اپنی دادی جی تو نقل فرما نے سلا نبی باغ نے فرمایا سب تو پہلی شہ میری دین شریعت دی جی اٹھ جاوے گی ختم ہو جاوے گی او امانت لوگ امانتوں کا دھیان نہیں کر گے آخر تک جی شہ ہے نماز آخر تک فرمایا میری مت نماز باقی رہ گی اگیں فرمایا ملہ سلی ملا خیر ایسے بندے بھی نماز پڑھ گے جنہیں گردر کوئی خیر نہیں ہونی شر ہی شر ہے فسادی ہون گے نماز پڑھن گے اپنے شر فساد لکاو دی خاطر اجی فرمایا انگلے بھی نمازی ہون گے آخر زمانے تک رہن گے اس واسطے نماز خالی نماز کسے د जरहदूर रंग कबूल ना करे मेरा बाग मुस्तफा करीम सलाह सर ने फरमाया एक जमा आवेगा चाली बंदे नमाज पड़न एक दी भी कबूल नहीं होनी एक की कबूल नहीं होनी क्यों इस वास्ते क्योंकि उन्होंने बाकी सारा दीन इमान छड़ दिता होना है ایک نماز رکھا ہے فرما نبی پاک نے فرمایا قومر ہے ہی فرمایا کسی بھی قوم کے اندر جدو جنا آم ہو جائے گا وہ سمجھ لو اللہ دے دسول جنگ جنگ دے مستحک ہو گئے نی رب رسول انہیں جنگ کر کے جنہ لوگوں نے جنا آم اپنے اندر کر لیا ہے ملما آج ہوئی لا فرمایا جدو ساج بازے آ جان گے اس لیے یہاں دل डोरे बन जाए ना हक सुन गए ना हक नजी जिमेंत्थर चाटी उड़क का दा सुटो असर नहीं करता उतो फसल नहीं उगती हजी बारिश मी पे उत सबदा नहीं उगता फरमाया इंजे लोग बन जाए कदों जदू साग बाजे सुन गए गाने बाजे सुन गए उन्होंने दिल के पत्थर वांगों बन जाए क्योंकि गफलत बज जा रब देसी कर दी کنجی بھی انہیں تالیا نہیں کھولے گی میں مسلمان اج تھی جناب جی ہندی میں اگلے دن جناب ہاں وہ موٹر وے جا نواں نام میں رکھیا کنجر وے موٹر وے جا نواں میں نام رکھیا کنجر وے میں ساتھ آپ سوار سن میں ڈرائیور ترلا ماریا میں کیا بھائی مانا گانا باجا بند کر دینا خدا دے آواز مار جی سارے بندے میرے خلاف ہو گئے سارے بندے اٹھ اٹھ کے جناب میرے نال لڑ لو پڑھ میں آخیا بئی مانو تسائی میں آداب خدا دن مکلا ہونا ہے خبردار جو میں گل پہ کرنا یہ مخالفت مت کرو جو مکالا جو گناہ سمجھو رب دی, رب دی آواز رب دا بول رب دا حکم کسی نکلنا ہے میری رو نو میرے رب دی کریم کی دی زاہت خدا معافی دے اتوں تھوڑے ڈرائیور اکثریت کوئی پکے بھئی مان نے وہ جب ڈرائیور تعلق پتا کہ ہوں نے الا ماشا لوگ بھی ہوتے سارے تعلق نہیں میں گیا بڑا اچھا بندہ سنتے بڑا اچھا سیکن سو کٹھے بہر لگ گئی فرمایا سمت کلوب ہوم دل گے ڈورے بہرے ہو جان گے کدو جدو ساز واجے عام ہو گئے جدو ساز سازواجے زہرت فیم الاد الا سمت کلوب حدیث کریم مستفا دیے نہ من والا بائیمان بڑے گا یہ غفلت کا سامان ہے رب تو دوری کا سامان ہے یہ راضی شیتان ہے تو ناراض رب رحمان ہے محبوبہ ساری امت اداب نہیں دیا گای اداب زمین آزاد حجی زلزلہ ویخ لیا ترکی دندر کے انہیں داریاں منایا مدرسے دین دے بند کراے ہی ڈانس گاڑی اوتے جناب آدھے سن ہی عورتوں کو پردہ کرنا اتنے گنا قانون ہی بنا دیا سر حی وہ سزا جو ملی ربے کریم نے انہوں نے وقایا ان زمین میرے پاس مستفا دیرمائی ہے حضور دی مخالفت نہ کروڈے وڈے مدا حضور نے مار چڈیا کوئی شہ نہیں جی وہ بچ جا کملی والے قدم ہزور نے شیطان دا تخت مدا ماریا وار سے سوفی ملی کل بہار ایرباہ سبا ہن فن کالسو کا مختار کا فرشتہ نے نا سمندر کی تہ شیتان چالی دن پورے ڈھک کے رکھا ترسا تن کے رکھیا سڑ سڑ کے کالا ہو گیا <تصفح> <تصفح> پنابی بندے بیٹھے جے تو میں اربی نو پیا اس انداز سمجھاوا بھی جی آلم سمجھا نے تو مر گل کو سمجھ لگتی بو کالا ہوا پیا پہ ہال بونکے دہڑے جہا نہیں سی جناب کسی نو کھلو دیا انہوں اپنا اشر ہوا ਪਿਆ। تنا بچ اسشک سماڑا رو مل بچھڑے رو بل وہ رومن اسک سمان روڑ کم ان ملد رو مل بچھڑے رو مل دل صبر نہیں رچتا وہ سورج محل نہ لگدی وہ سکی رونا کرو موہد پردہ پوسیکی رونا موہم پردہ پوسی اگ دی آسک اٹھ نکیلے ہوں گا دل بر وانگ بلوچان بے ازر لدی جام مل کوئی بھول گئی ہونے آسو چی سائی لدی جمل کوئی بھول گئی ہونے آسو چاؤ او بی سہی لدی جو بھل گئیوں نے او او اس گئی سو چسکان مسکان تریا اوئے کون لکا کے اوئے رکھے جولی پا وہ انگار محمد کون بچا کے رکھے او جلیبا او انگار محمد او کون بچا کے رکھے اوہ درد منداں دے او سخن محمد بے گواہی او خار قل <تصفيق> ابراهیم